ہے انسانسوس کو کتاب و کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتا اسی لیے الحمدللہ مستند اور معتبر جعید علمائے کرام کو یہاں دعوت دی جاتی ہے وہ آ کر کے آپ حرات کو اس موضوع سے مستفیف فرماتے ہیں تو الحمد للہ بڑی خوشخرومی کے ساتھ ہماری پہلی نشست کا اقدام ہوا اب دوسرے نشست کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ نشست ہماری انشاءاللہ شاء دس بجے تک چلے گی دس بجے کے بعد آپ لوگ جو ہے بالخصول جو خطبہ حضرات ہیں اور جو مسجدوں میں خطبہ دینے سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی مجدوں میں تیاری کر کے پہنچے اور اس طریقے سے پھر اثر کے بعد انشاءاللہ دوبارہ اس علمی مجلس کا آغاز ہوگا اور اثر کے بعد ہماری جو نشست ہوگی وہ ہو قیامت کی بڑی نشانیوں کے تعلق سے ہوگی کیونکہ چھوٹی نشانیاں پہلے آتی ہیں اور چھوٹی نشانیوں کا زہر بھی وہ ساری نشانیوں کا زہر ہو چکا ہے جیسا کہ شیخ آپ کے سامنے ساری تفصیلات اشار رکھیں گے اس لیے ہماری نشش کا آغاز بھی چھوٹی نشانیوں ہی کے ذریعے سے ہوا ہے اور اس لیے جو نشانیوں سے متعلق جو کچھ اصول ہیں اور کچھ ضابطے ہیں اور مقدمہ اور تنگی کے حصے سے اس میں ہماری گفتگو شہر چل رہی ہے تو اسی گفتگو کو آگے جائے رکھتے ہوئے میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کو آگے جاری کریں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت فرمائے اور ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کو افیل دیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ آپ لوگ موبائل بند رکھیں اور اب دنیا سے تعلق توڑ دیں علم سے تعلق رکھیں اور علم حاصل کریں بار بار یہ مواقع آپ لوگوں کو نہیں آئیں جی ہاں جو جس طریقے سے شیخ ماشاءاللہ آپ رات کے سامنے موضوع کی شرح کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ لوگوں کو تاثیر مل رہی ہے یعنی yani نوٹ بھی کرتے ہیں اصلی علم جو مل رہی ہے اصل علم ہے یہاں سے انسان کو صحیح نمایاں ملتی ہے جی ہاں تو اس کی قدر کیجیے اور قدیمت اس موقع کو اور زیادہ زیادہ فائدہ کھانے کی کوشش کیجیے کیونکہ یہ موقع بار بار انسان کی زندگی میں بہت کماتا ہے <تصفح> اور لکھتے رہیے بھائی آپ لوگ بار بار کہا گیا ہے کہ آپ لکھیں گے تبھی مافوز رہے گا یہ جو بات آپ دیکھیں کہ آپ کی نالج میں نہیں ہے اسے آپ نوٹ کر لیں جیسے بھی شیخ نے بتایا فنا کے تعلق سے کیا چیزیں فنا نہیں ہوں گی یہ مخلوقات میں سے اس کا تعلق ہے جو مخلوقات ہیں مخلوقات میں سے آر چیزیں فنا نہیں ہوں گی اور ایک چیز آپ لوگوں کے لیے تھی میں سمجھتا ہوں تو یہ چیزیں ہیں ایسے ہی اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو آپ اس کو روڈ کرتے ہیں بعد میں کتاب پڑھیں گے دوبارہ کھولیں گے پھر ساری معلومات آدھا ہو جائیں گے <تصفح> بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و حاضرین ابھی جو پہلے نشست کے آخر میں جو بحث چل رہی تھی <تصفح> اس کا میں خلاصہ کر دوں تاکہ اس کی وجہ اور اس کا مقصد سمجھ میں آ جائے <تصفح> اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں من جملہ یا مختصر طور پر جو باتیں ہیں پرانے کریم کے اندر آخرت کا ذکر ہے ہم نے دیکھا بھی بہت سے اسماں پڑھے ہم نے قیامت کے دن کے کہ قیامت کے بہت سارے نام قرآن میں آئے ہوئے ہیں تو قرآن کے اندر قیامت کی تفاصیل کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا جنت میں کیا ہوگا جہنم میں کیا ہوگا لیکن قیامت کی نشانیاں قرآن میں بہت کم ذکر ہیں اور اشارے ہیں قرآن کے اندر وہ بھی خاص کر بڑی بڑی چند نشانیوں کے اشارے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ گزرے گا جب کہیں بھی وہ چیزیں آئیں گی لیکن زیادہ تر بلکہ تقریبا ساری کی ساری چھوٹی نشانیاں یہ سب احادیث میں آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مصطلح الحدیث میں ایک خاص چیپٹر ہے حدیث کی اقسام جب بیان کی جاتی ہیں تو ان میں حدیث کی تقسیم کئی اعتبار سے کی جاتی ہے ان میں ایک اعتبار یہ بھی ہے کہ حدیث کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں کی جاتی ہیں ایک متواتر اور دوسری احاد در حقیقت یہ تقسیم جیسا کہ شیخ نے ارشاد فرمایا کہ یہ باطل ہے لیکن یہ باطل اس اعتبار سے آپ لوگوں بھی سمجھ لیں کہ باطل کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کلی طور پہ باطل ہے اور اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے اور تو پھر سوال ہے کتاب میں لکھی کیوں ہیں اور پڑھتے کیوں ہیں یہ اس اعتبار سے باطل ہے کہ اگر اس تقسیم کا استعمال غلط مقاصد کے لیے کیا جائے شریعت کو رد کرنے کے لیے کیا جائے اعتقاد کو رد کرنے کے لیے کیا جائے اور بدعات کی ترویج کے لیے کیا جائے اور اہل سننا کو مقابلے اور مناظرے میں ہرانے کے لیے کیا جائے اور شریف کی تعطیل کے لیے کیا جائے تو پھر یہ بیاشبہ باقی ہے ٹھیک لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر فن کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تقریباً اس کو مائنڈ گیم کہہ سکتے ہیں آپ مان یہ ابھی اگر دس ہے آپ کے سامنے ریاضیات میں دیکھ لیجئے دس ہے اب آپ دس کے ساتھ کئی طرح کھیل سکتے ہیں آپ دس کو دو میں تقسیم کر دیے پانچ پانچوں کے ٹھیک اور دو اور دو دو کر کے پانچ بار تقسیم کر دیجیے یا, یا پانچ کر کے دو بار تقسیم کر دیجیے ہے کہ نہیں اسی طریقے سے مطلب مختلف طریقے سے آپ نے بہت سی ایسی مباحث آتی ہے کہ جن میں خالی ایک وہ مائنڈ گیم ہوتا ہے تو وہ تفن کہلاتا ہے اس کو بولتے ہیں تفن تفن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طرح سے آپ کی عقل اتنی تیز ہے کہ آپ ہر اعتبار سے اس کے اندر کوئی نہ کوئی پاسبل شکل بنا لیتے ہیں اور اس شکل کو اس سچویشن کو آپ جو ہے ایک نئے طریقے سے پیش کر دیتے ہیں تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے اس تقسیم کو تفنن کے اعتبار سے ہر فن کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف جن کا تعلق فن سے ہوتا ہے تو تفنن کے اعتبار سے یہ تقسیم صحیح ہے اس میں کوئی اعتبار نہیں اور اسی وجہ سے یہ قائم ہے اسی وجہ سے اہل سمنا نے اس پر اعتراض نہیں کیا لیکن جب اس کا غلط استعمال کیا گیا تو ایما نے یہ بھی کہا کہ یہ اہل عدت کی تقسیم ہے اہل عدت کی اجاد ہے باس انداز آپ کے تو ہم نے جو اس کو پڑھا ہے اس کو اس لیے پڑھا ہے ابھی ذکر اس لیے آیا ہے اس کا کہ چونکہ یہ قیامت کی نشانیاں حدیث سے ثابت ہیں اور حدیث کے متعلق ایک تقسیم جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ متواتر یقین کا فائدہ دیتی ہے یہ متواتر حدیث سے یقین ملتا ہے اور احاد حدیث سے زن یا گمان ملتا ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس میں اس حدیث میں احاد حدیث میں زن اور گمان ہے تو عقیدہ کیسے بنائیں اس کو یقین کیسے? یقین کیسے کیسے میں تبدیل کریں اس کو ٹھیک یہی سمجھانے کے لیے اگر آپ کسی اصول پر چلیں گے جو اہل بدت کا اصول ہے تو پھر آپ اس ساری نشانیوں کو ایک طرح رکھ دیجئے عقیدہ بنانے کے لائق ہے ہی نہیں ساری نشانی جاتے تو ہم, ہم نے اس لیے اس مسئلے کو چھیڑا ہے اور شاہد کتاب نے اس لیے چھیڑا ہے تاکہ یہ یقین دلایا جائے آپ کو کہ نہیں حدیث کوئی بھی ہو چاہے وہ متوازر ہو یا آقاد ہو اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہے اور سندن و متنند مقبول اور حجت ہے اور صحیح ہے اتنٹک حدیث ہے تو پھر وہ صحیح ہے اور قابل عمل ہے واجب العمل ہے واجب الاحت ہے بات انجائی یہی بات ہمارے تمام تمام آپ لوگ بھی جانتے ہیں آپ لوگ چاہے تقسیم حدیث کی تقسیم متواترہ حد نہ جانے مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ اگر ادھر سہای حدیث بہ مز بھی ٹھیک اسی طرح ساری دنیا کے عوام الناس اس بات کو جانتے ہیں سارے مسلمان جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے تو خلاص بات ختم سر تسلیم خم اللہ ورداس سر آخوں پر جب حدیث صحیح ہو گئی بات ختم ہو گئی اس سے مطلب نہیں ہمیں کہ وہ احاد ہے یا متواز ہے لہذا یہ جو مسئلہ ہے احاد المتواتر کا یہ آپ لوگوں کے ایمان میں خلر ڈالنے کے لیے نہیں پیدا کی پیش کیا گیا ہے کہ اب آپ لوگ چلے آئے اس ٹائگر کو فٹ کرنے کیا رہی ہے اس کو متواتر نہیں ہے آ رہی ہے قابل اعتماد نہیں نہ بلکہ یہ مسئلہ اس لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ جو شبہ بعد لوگوں کے پاس پایا جاتا ہے اس بات کا کہ متبادل حدیثی قابل عمل ہے اور واجب العمل ہے اور احاد نہیں ہے یا احاد حدیث میں جو ہے یقین نہیں ہے یہ بات غلط ہے ہم نے یہ بات غلط بتائی ہے اور خاص کر اگر احاد حدیث احاد جو ہے اگر اس کے ساتھ کرائم جڑ جائیں بہت ساری دلیلیں جڑ جائیں بہت سارے احوال جڑ جائیں تو وہ احوال اس حدیث کو یقینی بنا دیتے ہیں مطلب صحیحین کی روایتیں بخاری اور مسلم کی روایتیں زیادہ تر ساری کتابوں میں حدیثیں احاد ہیں لیکن صحیحین پر بخاری اور مسلم پر پوری امت کا اجماع ہے پوری امت کا اجما ہے اور, اور صرف یہ امت کا اجماع کا مطلب یہ نہیں کہ ابا اناس نے اجماع کر لیا ہے بلکہ آئمہ علماء مشتحدین محدثین حفاظ اور مطمین نے اور سکھا اور اقبال لوگوں نے جو جبال علم ہیں جو جبال فن ہیں جو اپنے اپنے فن کے ماہرین ہیں انہوں نے اجماع کیا ہے اور ایسے عجمہ نہیں کر لیا بیٹھ کر کے اتفاق کر لیا بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک ایک حدیث شیخ ضیا الرحمان آدمی نے کہا اللہ کی زبانی ایک ایک حدیث حدیث کی فیکٹری میں سے گزر کر کے دوبارہ سے چیک اپ ہو کر کے آئی ہے تب جا کہا گیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور مختلف یعنی اگر امام مسلم نے اور امام بخاری نے کوئی حدیث نوٹ کی ہے بخاری میں تو یہ نہیں کہ بخاری نے کہہ کہ ہو گیا حدیث نے پھر بھی اس کو چیک کیا ہے کہ یہ سمجھ صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کے نجال کی کیا ہے حقیقت اور حیثیت ہے تو پھر سے دوبارہ ریچیک کیا گیا ہے اس کو اسے پہ پھر پھر سے دوبارہ نظر ثانی کی گئی ہے اور اس کے بعد جا کر کے یقین ہوا ہے اور پتا چلا ہے کہ امام بخاری نے کون سے عالم معیار اور اعلی مقام پر بیٹھ کر کے اور کون کون سی شرطوں کے ساتھ حدیث کو لکھا ہے یہ بعد میں پتہ چلا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بخاری اور مسلم کی روایتیں محدثین کے زمانے میں جب حدیث اور روایت کا زمانہ تھا ہمیشہ نقد کے نقد کی کٹوتی پر تولی گئی ہیں امام دار قطری بدھ مشہور محدث ہیں جنہوں نے کافی حدیثوں پر کلام کیا ہے حالانکہ بہت سی ان کے کلام کی باتیں جو ہے زیادہ تر باتیں ان کی ان کے اخاز صحیح ہی نہیں ہیں لیکن مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ صحیحین پر جب امت نے اجماع کر لیا اور علماء امت نے اجماع کر لیا کہ یہ, یہ کل لما پسند صحیحین ہیں ہوا صحیح یعنی جو بھی صحیح بخاری اور مسلم ہے وہ صحیح ہے تو اب چاہے بخاری کی حدیث وہ, وہ غریب ہی کیوں نہ ہو جیسے علم انیا غریب حدیث ہے اب چاہے وہ غریب حدیث تو نہ ہو لیکن چونکہ امت اجماع کر چکی ہے اس کے صحیح ہونے پر تلقی بالقبول جسے کہتے ہیں امت نے اس کو اپنا لیا قبول کر لیا اس کو تو یہ امت کا اجماع اس کی غربت کو اور اس کی اہلیت کو دور کر دیتا ہے اور اس کو متوازر بنا دیتا ہے کیونکہ ساری امت نے ایک یگلخت فیصلہ کر دیا کہ یہ صحیح ہے باقاعدہ لہذا یہ یہ کرائم ہیں یہ وہ علامتیں ہیں یہ وہ ایسے بہت سارے ایشوز ہیں بہت ساری ایسی مطلب چاروں طرف سے آنے والی دلیلیں ہیں جو دلیلیں ان احادیث کو یقینی بنا دیتی ہیں اور آپ لوگ اپنے فطری اعتقاد پر قائم رہیے فطری اعتقاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث آئی اور پتہ چلا صحیح ہے لہذا صحیح ہے لہذا صحیح ہے صحیح اور قابل عمل بلکہ واجب العمل ہے تو جتنی بھی قیامت کی نشانیاں آ رہی ہیں ان احادیث میں اور وہ احادیث آپ کے سامنے گزرے کہ یہ حادثیث صحیح ہیں تو پھر وہ واجب العمل ہیں اور واجب الاعتقاد ہیں خلاص انتہائی نا؟ انتہائی, نا؟ انتہائی نا؟ اس کے بعد تیسری مباحث بطور مقدمے کے مسلم نے پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں آنے والے غیوب یعنی خیب کی باتوں کی خبر دی ہے یہ ہمارا اعتقاد ہے یہ احتقاج دو وجہ سے ہے ایک تو یہ کہ اس سلسلے میں مختصر احادیث آئی ہوئی ہیں جن کے اندر یہ بھی مختصر بیان ہے میں نے بیان بھی کی پیشہ حدیث وہ حدیث آگے آ رہی ہے یہ تو وہ جیسا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا ماں اثارہ کرتی ہے شین ماں ما کرتی ہے شیئن اس خطبے میں آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا قیامت تک ساری باتیں بیان کرنی اس کے بعد آل من عالمہ جو جان گیا وہ جان گیا جس نے یاد رکھ لیا جو سیکھ گیا جس نے علم حاصل کر لیا ضبط کر لیا محفوظ کر لیا اس نے علم حاصل کر لیا وہ جان گیا وہ جہ لہو من جہ اور جو نہیں جان سکا بھول گیا نہیں سمجھ سکا تو وہ نہیں سمجھا فرمایا ان گن تو اورسیت ہوں بعض افاد ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں میں بھول چکا تھا اس کو فعارف میں اس کو اس کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہوں اسی طرح جیسے کہ الرجل یہ رجل ایک آدمی دوسرے انسان کو جان جاتا ہے اذا بن ہو جب وہ لمبی مدت کے بعد غائب ہو کر کے آیا ہو تو یہ اب حضرت حضیفہ کی مختصر روایت ہے اور مختصر حدیث سے کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے قیامت تک کی خبر دی ہے ٹھیک ایک تھا تو ہمیں اس طرح پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے مستقبلہ کے بارے میں یعنی مستقبل میں آنے والے غیر کی خبروں کے بارے میں آپ نے بتلایا ہے ایک تو اس طرح کی حدیث سے پتا چلا اور دوسرا وہی جو ہم اب پڑھیں گے اشراف آپ نے کہا ایسا ہوگا اور وہ ایسا ہو رہا ہے اور مستقل تفصیلی حدیث اور وہ تفصیلی واقعات جو ہو رہے ہیں تو ان دونوں چیزوں سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھی ہے مستقبل کے بارے میں اور مستقبل میں آنے والی متحدہ اور واقعات کے بارے میں جو قیامت سے پہلے ہوں گے اور میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ ان تمام چیزوں کے ان تمام خبروں کی وجہ اور علامت یہ ہے تاکہ اہل ایمان کا ایمان مضبوط ہو ایک طرف اللہ کے نبی کی تصدیق اور مضبوط ہو آپ کا ایمان مضبوط ہو اور مومن جب دیکھتا ہے کہ آپ کی بیان کی ہوئی چیز بین ہی اسی طرح واقع ہو گئی تو مومن کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور ہم تو ویسے بھی اہل سنت پر جماعت کے اعتقاد پر ہیں جن کے یہاں ایمان کی زیادتی ممکن ہے اور بلکہ موجود ہے نہ بجائے اس کے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی نہیں ہوتی پہ لوگ اور باطل ہے اسی طریقے سے حضرت حضیفر ہی کی روایت ہے اکبر رسول اللہ صلی اللہ ان بنا ہوا تقوم اللہ کے نبی نے مجھے خبر دی ہر اس چیز کی جو ہونے والی ہے ہر اس بات کی جو ہونے والی ہے یعنی آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ہر بات کی خبر دی جو لوگوں میں بھی آپس میں باتیں ہونے والی یہ مراد نہیں ہے مراد یہ ہے کہ ایسے اہم اہم واقعات ہیں جو دنیا کے سامنے پیش آئیں گے دنیا جن واقعات سے دوچار ہوگی جن احوال سے دوچار ہوگی اور خاص کر یہ احوال ایسے ہوں گے جو نئے ہوں گے پرانے حالات سے بدلے ہوئے ہوں گے تو وقت فوقت جو تبدیلی آئے گی اس تبدیلی کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر دی جو قیامت تک ہونے والی ہے فنائن شیل اللہ میں نے ہر چیز کے بارے میں اللہ کے نے مجھے سوال کیا الا ان لم اس ما جو مدینہ تھے مل مدینہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کے بارے میں سوال کیا سوائے ایک چیز کیا اور وہ یہ تھی کہ کون چیز مدینہ سے مدینے والوں کو باہر نکال دے گی کیونکہ آپ نے فرمایا تھا حدیث میں کہ مدینہ کے لوگ مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے عراق فتح ہوگا شام فتح ہوگا اور لوگ وہاں پہ اچھی باڑی اور زمین دیکھیں گے وہاں پر نہریں دیکھیں گے اچھی اچھا ماحول دیکھیں گے اور چھوڑ چھوڑ کر کے جائیں گے اور لیکن بل مدینہ تو خیر الحم لم کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے کاش کے وہ جانتے کہ مدینہ میں رکنا تو یہ بھی ایک حدیث ہے اور بھی بعد میں ایک زمانہ آئے گا کہ مدینہ بالکل زیرہ ہو جائے گا وہ انشاءاللہ شاء آگے باتیں آئیں گی کہ مدینہ کے سارے لوگ چلے جائیں گے نکل کر کے تو ہے دو جگہ کہتے ہیں میں یہ نہیں پوچھ سکا کہ آخر وہ لوگ کیوں چلے جائیں گے چھوڑ کر کے مدینہ کے ٹھیک ہے اسی طریقے ایسا بوجھ ہے عمر بن اختر انصاری کی روایت میں نے آپ کو بل ماہانہ بتائی تھی کہ پرواتے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سطح کی نماز پڑھائی اور ممبر پہ چڑھے سر خاتبہ تو خطبہ دیا حضرت سلاۃ الہرے یہاں تک کہ ظہر کی نماز آ گئی یعنی آپ خطبہ دیتے رہے آپ لوگوں کو تعلیم دیتے رہے احداث بتاتے رہے پرانے واقعات بن خلق سے کہ اللہ نے کیسے اس مخلوقات کو پیدا کیا اس یونیورس کو کیسے بنایا اس تمام چیز کے بارے میں خبر دیتے رہے پرانے انبیاء کے واقعات پرانی قوموں کے واقعات یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں زہر کا وقت ہو گیا فص فس, اللہ آپ اسرے منبر سے آپ نماز پڑھی سمس عید ال پھر آپ منبر پر چڑھ گئے پھر بتانے لگے اسی طریقے سے اثر کا وقت گیا یہاں تک کہ مغرب کا وقت گیا اخبارانہ بیما بیما ہوا کیا علم آپ نے خبر دی بیمہ ان چیزوں کی جو ہو چکی تھی وہ بیما ہوا اور وہ چیزیں جو ہونے والی تھی فرمایا تو ہم میں سے سب سے زیادہ علم والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قوی حفظ والا ہے سب سے زیادہ علم جس کے پاس کس کو کہا جائے گا جس کے پاس حفظ ہے اس سے ایک استفادہ یہ بھی کہتا ہے کہ علم صرف سننے سے یا لکھنے سے یا پڑھنے سے نہیں ہے اصل علم حفظ ہے جو انسان کے اپنے سینے میں ہو اس کے دل میں ہو جو آپ حفظ کر لیں یعنی مراد یہ ہے کہ آپ ضبط کریں پھر اس میں تدبر کریں غور کریں اور اس کو یاد کر لیں تو علم جو ہے اصل کیا ہے حفظ ہے محفوظ ہے اسی کا نام علم ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی مستقبل کی خبریں دی ہیں اور وہ قیوم یہ آپ کے معجزات میں سے ہے آپ کی علاماتیں نبوا میں سے ہیں دلائل النبوا میں سے ہیں یعنی نبوت کی علامتیں نبوت کے معجزات اور نبوت کی دلیلیں اور دلائل النبوا باقاعدہ مستقل کتابیں لکھی ہوئی امام بحرتی کی کتاب ہے اور بھی علماء نے اس میں کتابیں لکھی ہیں تو یہ کتابیں جو دلائل النبوع پہ ہیں یعنی اللہ کے نبی کی نبی ہونے کی علامتیں تو یہ اس قیامت کی نشانیوں کے اس سبجیکٹ سے ہم ایک اور استفادہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان علامتوں کو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے کے ہم انہیں یاد کریں اور حفظ کریں ان حدیث کو تاکہ یہ ہمارے پاس ہمیشہ بطور علم کے بھی محفوظ رہیں اور یہ ہمیں عمل کی طرح ابھارتی رہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے آپ ان کو یاد کریں تاکہ بتا اوقات کبھی کبھار نبی صلی صلم کی نبوت کی دلیلیں دینے کے لیے بھی یہ چیزیں بہت کافی خاص کر غیر مسلموں کے سامنے محدین کے سامنے جن کو ہمیں سمجھانا ہو کہ اللہ کے نبی سچے نبی تھے اور آخری نبی تھے تو ان کی انہیں علامتوں میں سے موجودات میں سے یہ بھی ہے قیامت کی نشانیاں یہ اس،, اس فصل کا مفاد اور مستفاد ہے اس کے بعد اگر مصححہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کسی کا کوئی نہیں جانتا قیامت کا علم یہ قرآن سے متوطرن قرآن خود متواتر ہے اور قرآن میں بے شمار اس طرح کی آیات ہیں جن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کا قیامت کا علم اللہ کسی وقت کوئی نہیں جانتا قرآن کا رن فرمایا یس القران صاحب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کب اس کی وہ کب تر پھلے گی وہ کب آئے گی تو فرمایا انما علم کل انما علم اندر کہ اس کا علم میرے رق کے پاس ہے لہٰذا یہ تو واضح چیز ہے معروف ہے متواتر اور ہر کوئی جانتا ہے کہ قیامت کا علم ان مفاقی ہے غیب میں سے ہے غیر کی کنجیوں میں سے ہے جن کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن اور اسی طریقہ جو کی روایت میں جب حضرت آئے وہ مشہور روایت جس میں آپ ایک صحابی کی یا ایک عرابی کی شکل میں آئے اور آپ کے پاس بیٹھ گئے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے زبر رضی اللہ عنہ سے سے کہ جو ہے اور آپ نے پوچھا اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے پھر وہیں آپ نے پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں قیامت کب ہے پوچھا جبیل نے قیامت کب ہے مدر تو آپ نے کہا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے زیادہ نہیں جانتا یعنی جس طرح سوال کرنے والا سوال کب کرتا ہے جب اس کو علم نہ ہو سوال کرنے والا جب علم نہیں ہو تب ہی تو پوچھتا ہے علم کی خاطر تو گویا سوال کرنے والا شخص جس مسئلے میں سوال کر رہا ہے وہ اس مسئلے کے متعلق جاہل ہے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا من مسکول و انہب کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے زیادہ نہیں جانتا जिस तरह साइल इस मसले में बिल्कुल जाहिल है वैसे ही मसूल भी जाहिल है तो यह बात बिल्कुल वाजह और क्लियर है लेकिन बाज लोगों ने इसमें जो है यह तहरीफ कर दी माह तौर पर और यह इस्ते कर लिया नहीं जुबरेल को भी पता था इलम्सा आका और आपने बजाय बताने के कह दिया कि जितना तुम्हें पता उतना मुझे पता है یعنی جتنا علم تمہارے پاس ہے قیامت کا اتنا ہی میرے پاس یعنی گویا جی. تم کوئی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے. تو گویا نوز بلا اس میں ایک قبیش مانا یہ پیدا ہو گیا ایک بڑا ہی خطرناک معنی پیدا یہ ہو گیا کہ نوز بلا اللہ کے نبی صلی اللہ السلم قیامت کا علم جانتے تھے اور آپ نے نہیں بتایا بلکہ آپس میں دو لوگوں نے خاص میں آپس میں کوٹ واڈ میں بات کر لی اور وہاں ختم ہو گئی ہے کی نہیں تو گویا یہ ایک قبیش مانا ہے جو اس سے پیدا ہوتا ہے اور اس سے بھی خطرناک م... مسئلہ ایک اور پیدا ہوا امام سیوتی اور دوسرے علماء نے کچھ لوگوں نے بعض وہ احادیث جو دنیا کی دنیا کی ایج مقرر کرنے کے لیے کچھ احادیث آئی عمر دنیا کی عمر کتنی ہے تو ایک روایت ہے کہ دنیا کی عمر جو ہے وہ آخرت دنیا جو ہے آخرت کے جمعوں میں سے ایک جمعہ ہے جی دنیا آخرت کے جمعوں میں سے ایک جمعہ ہے یعنی ایک جمعہ یعنی ہفتہ ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کے ہاں ایک دن جو ہوتا ہے اللہ کا ایک دن آخرت کا ایک دن جو ہوتا ہے وہ ایک ہزار سال کے برابر ہوتا ہے رب کا طالف سنا تو آپ کے رب کے پاس ایک دن جو ہے اللہ کا ایک دن خاص کر قیامت کا ایک دن جو ہے دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہے تو گویا دنیا آخرت کے جمعوں میں سے ایک جمعہ ہے دنیا پوری دنیا یعنی ایک شروع سے لے کے آخرت تک کی جو دنیا کی جو ایج ہے ٹائم ہے یہ گویا آخرت کا ایک جمعہ ہے یعنی ایک ہفتہ ہے تو گویا ایک دن میں جب ایک ہزار سال ہوئے تو پھر ایک ہفتے میں سات ہزار سال ہوئے تو حضرت امام سیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی وسلم جو ہے چھٹے ہزارے میں یعنی چھٹے دن میں آئے تھے چھٹے دن کے آخر میں اور آپ کے بعد دنیا صرف ایک ہزار سال بچی ہے اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی تو بہرحال علماء نے اس پر کافی تنقید کی اور علماء نے کہا اور یہ بھی کہا کہ جو ہے ان احادیث پر ریسرچ کی اور مطلب اس کی آسانی آسانی تو غور کیا تو ساری حادیز موضوعات اور ضعیف اور موضوع بیٹھے ہیں اور ابن قیم نے بڑا سختی کے ساتھ اس پر کرام کیا اور کہا کہ اگر حقیقت میں یہ دنیا ایک ہزار سال اور جیتی اور ایک ہزار سال اور ایج ہوتی اس کی تو ابن قیم کے زمانے میں ابن قیم ساتویں صدی ہجری کے ہیں بلکہ آٹھویں کے آٹھویں کے آج بھی کہیں تو ابن قیم کے زمانے میں کہنے لگے ابن قیم کے اگر ایسی بات ہو تو اب تک تو گجار آ چکا ہوتا اور یہ مسیح آ چکے ہوتے اور صرف دنیا کو ڈھائی سال بچے ہوتے دنیا کو دو سو اکیاون سال کا ابن قیم نے اس کا مطلب کہنے لگے ان کے اپنے زمانے میں بولے اس کا مطلب کہ دو سو اکیاون سال کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی اور اب تک تو کوئی قیامت نشانی نہیں آئی ہے اب بتائیے کہ ابن قیم کو گزرے میں چھ سو سال ہو چکے ہیں اب تک آٹھ تو چھ سال کا اس کا مطلب ہوا کہ ابن قیم کے زمانے کے حساب سے تو ڈھائی سال کے بعد بھی دنیا ختم ہو چکی ہے لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا اسی لیے علماء نے ایک قاعدہ اصول بیان کیا کہ اس مسئلے میں کہ جو بھی حدیث دنیا کی عمر بتانے کے سلسلے میں اگر آ, آ, آتی ہے بہت سی عادیث ہیں سلسلے میں ساری کے سارے جیسے صحیح ہیں موضوع ہیں کیوں کیونکہ یہ قرآن کے صحیح خلاف ہیں المنار المنیف ایک کتاب ابن قیم کی ہے اس میں ابن قیم نے علامتیں بیان کی ہیں حدیث صحیح کی علامتیں ہوتی ہیں اس کا مزاج ہوتا ہے حدیث صحیح کی علامتیں کچھ علامتیں دیکھ کے پتہ چل جاتی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اگر وہ حدیث خلن قرآن کے نص صریح نص کے خلاف ہو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کا علم اللہ کسی کے پاس نہیں اور حدیث میں عمر طے کی جا رہی ہے دنیا کی تو یہ تو دونوں چیزیں متعارف ہو گئی اس لیے یہ بات اس اعتبار سے معنن صحیح نہیں ہے اور صنعت کو دیکھو تو صنعت بھی اس قابل اعتبار نہیں ہے تو یہ, یہ اس, اس والی مباحث کا یہی نتیجہ ہے کہ یہ بات اس سلسلے میں جو بھی احادیث آئی ہوئی ہیں جن میں دنیا کی ایج مقرر کی گئی ہے وہ ساری کی ساری احادیث نا قابل اعتبار ہیں اس کے بعد ایک مباد شیخ نے قائم کی قرب و قیامت صاحب در حقیقت قیامت بہت قریب ہے اور یہ بات اللہ نے فرمائی ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ دنیا کی جس طرح آنے والی زندگی آنے والے ٹائم کا کسی کو پتا نہیں کہ دنیا کب تک رہے گی اسی طرح یہ بھی پتا نہیں کہ دنیا کب سے ہے ٹھیک جو یہود و نثارہ کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اب سے چھ سال پہلے نو علیہ السلام تھے اور سات ہزار سال پہلے آدم علیہ السلام تھی یہ باتیں صرف ان کی اپنی کتابوں کی ہیں جو غیر مقد ہیں جس پہ یقین کرنا ہمارے لیے واجب نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں مسنت القذب ہیں یعنی کہ اس کے اندر جھوٹ پڑھا دیا کیونکہ جھوٹ ہو اس کے پڑھا دیا گیا ہو یہودارہ نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہو کیونکہ ان کی کتابیں ضائع ہو چکی کتنے بار تو ضائع ہو چکی ہے انجیل ضائع ہو چکی ہے اور بعد میں اپنے اپنے حافظے سے اس کو لکھا گیا ہے اس مسئلے میں آپ لوگ کافی سن چکے ہوں گے پڑھ چکے ہوں گے کہ توت انجیل میں کس کس طرح سے تحریریں ہوئی ہیں تو اس لیے یہ باتیں صحیح نہیں ہے ان کے بعد با... ان کی کوئی دلیل نہیں صحیح لہذا اس دنیا کو کتنا زمانہ گزر گیا آدم علیہ السلام کو کتنا زمانہ گزر گیا اس کی کوئی بھی شخصی تعداد نہیں جانتا اسی طریقے سے آگے والے آنے والے وقت کی تعداد بھی کوئی نہیں جانتا کہ کب تک یہ دنیا قائم رہے گی بلکہ بعض لوگ تو کہتے تھے کہ سن دو ہزار کے آتے ہی دنیا ختم ہو جائے گی بعض لوگ دو ہزار بارہ کے کچھ کیلنڈر ایسے بھی تھے جو چائنا کے کے کیلنڈر تھے کہ دو ہزار بارہ میں آج بھی لوگ مشغفہ کرتے رہتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی یہ صرف ایک تخمین ہے اور اٹکل پچیس کہتے ہیں کہ اپنی گھوڑے دوڑانے والی بات ہے یہ اپنے اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ قیامت تب آنے والی ہے تو اللہ تعالی نے ہی فرمایا ہے کہ قیامت خرید ہے اختلاف قریبا تو کیا پتا کہ شاید قیامت جو ہے قریب ہو تو قیامت بہت قریب ہے اور فرمایا ایک طرح منشق القمر قیامت قریب آ گئی اور, آ... اور... اور چاند ٹوٹ گیا تو اس طرح سے حقیقت یہ ہے کہ یہ قیامت بہت قریب ہے اللہ کے علم میں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یہ علم اللہ رب العالمین کا اور یہ قیامت کا وقت کا کتنا لمبا چلے گا کیونکہ ہم تو پیچھے کا نہیں جانتے تو آگے کیا جان پائیں گے لہذا اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہنا وسا چکا حاطین یا بوستی نسم استا نسم کے معنی ہوا نسم کے معنی نسیم الصباح جو ہوتی صبح کی ہوا آپ نے نے کہا کہ میں قیامت کی ہوا کے زمانے میں بھیجا گیا ہوں <مُزن> <tuch telling> گویا قیامت کی ہوا چلنے لگی ہے اب یعنی جب سے اللہ نے دنیا بنائی تھی اس کے بعد سے ایک وقت ایسا چھوڑا ہوا تھا جس میں قیامت کا کوئی کب تعلق نہیں تھا لیکن اللہ کے نبی کے سر وسلم کے آنے کے بعد یا آپ جس زمانے میں آئے گویا اس زمانے سے قیامت کی ہوا چلنے لگی مطلب قیامت کی نشانیاں آنے لگی ابھی آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی کی فہرست بتا کے خود قیامت کی ایک نشانی ہے تو اور آپ نے فرمایا کہ ان نما اجلو کو اب آپ دیکھیں اس سے بات چلتا ہے آپ نے فرمایا تمہاری جو مدت ہے یعنی تمہاری سے مراد میری امت کی آپ کی امت کی جو مدت ہے اس دنیا میں رہنے کی پرانے لوگوں کے مقابلے میں دیکھ کر دیکھا جائے اگر پرانے لوگوں سے کمپیریزن کیا جائے تو ایسے ہی ہوگا کہ صبح سے لے کے شام تک کا جو دن ہے اس دن میں اثر سے لے کے مغرب تک کا وقت گویا اثر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے وہ صبح سے لے کے شام تک کے وقت میں ون تھرڈ سے بھی کم ہے ٹھیک جی؟ تو گویا دنیا میں امت مسلمہ کو جو وقت ملا ہے امت مسلمہ چاہے وہ امت محمدیہ میں امت اجابہ ہو یا امت داغا ہو یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہیں یا غیر سب امت محمدیہ ہے اس امت کو جو وقت ملا ہے پچھلی قوموں کے مقابلے میں وہ ایسے ہی جیسے اثر چلے گئے مگر تک وقت ملا ہو دن بھر میں سے آپ کو بات تو اس کے بعد تک گویا اگر بل فرض مان لیجیے گزر چکا, چکا ہے تو اب یہ تو پتا نہیں کتنا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بہت کم وقت بچا ہے احادیض کا ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک مومن کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ قیامت بہت قریب ہے اور قیامت کی ہوائیں چلنے لگی ہیں اور یہ قیامت کی نشانیاں یا قیامت کی ہوائیں ہی ہیں قیامت کی ہوائیں ہی ہیں لہذا ہمیں ہر وقت قیامت کو یاد رکھنا چاہیے اور چونکہ کوئی بھی شخص اتنی لمبی عمر تو اس کے لیے ہما جاننا خود کسی بشر کے لیے خود اور ہمیش کی تو ہے نہیں کہ وہ جب سے پہلے وہ تو قیامت تک زندہ رہے لہذا اور حدیث باتا ہے کہ جو, جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی تو انسان کو اپنی موت ہی کو قیامت جاننا چاہیے اور قیامت سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے سلوک کو اور اپنے بہیویئر کو ہمیشہ سدھارتے رہنا چاہیے اب ہم اس میں داخل ہو رہے ہیں بابے اول اشراط السیام ہے اشراف لفظ قیامت کی نشانیوں کے لیے جو عربی کا لفظ ہے وہ اشراط ہے اور اشرات جمع ہے شرط کی شرط بے فتحر را شرط شرط کی جمع اشرات شرط کہتے ہیں علامت کو شرط کہتے ہیں علامت کو اور کسی بھی چیز کے جو اشرات ہوتی ہیں وہ ابتدائی چیزوں کو اشرات کہا جاتا ہے اسی سے شرتا ہے آپ ہے نا شرتا کا کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ شرتا در حقیقت सुल्तान या हाकिम की तरफ से पहले से पहुंचे हुए लोग होते हैं जो पब्लिक के पास पहुंच के सुल्तान के कवानीन नाफिज कर रहे होते हैं सुल्तान की बात पहुंचा रहे होते हैं और निजाम बता रहे होते हैं हमको तो शुरता असलम वो लोग हैं जो पहले से हम तक पहुंचे हुए है। तक पहुंचे हैं हाकिम का हमें शुरता के पास पहुंचा पहुंचना होता है और हाकिम अगर हमको कोई हुक्म चलाए तो वो हुक्म हमारे उसकी तरफ से शुरता चलाती है تو شرتا کو شرتا اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ حاکم کی طرف سے پہلے سے پہنچے رہتے ہیں اور پہلے سے حاکم کے قوانین کو نافذ کرتے ہیں حاکم کی باتوں کو بتلاتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کو حاکم تک کا پہنچانے کام بھی اقتدار شرتا ہی کرتی ہے لہذا شرتا کو شرطا اسی لیے کہا جاتا ہے تو اور اسی سے شرط بھی ہے ہم شرط لگاتے ہیں شرط لگا جاتی نا کسی مسئلے میں کہ بھائی ایسا ہوگا نہیں ہوگا شرط رکھ لو تو شرط پہلے لگائی جاتی ہے شرط جو ہے کسی کام سے پہلے کھیل سے پہلے شرط لگائی جاتی ہے تو شرط کو شرط اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز سے پہلے ہوتی ہے اسی سے شرط ہے شرط کے بنے علامت تو علامت بھی قیامت سے پہلے ہے باسنجائی لہٰذا اور اس کی جمع اشرات ہے اور ساعت अशरातुल साहा या सात किसे कहते हैं सात वैसे आजकल जैसे साहा मैंने घड़ी और घड़ी का एक लाभ चाहे वो क्लाब हो या वॉच हो या हा, हा, हाथ की घड़ी हो या कोई भी किसी भी तरह की घड़ी हो मोबाइल घड़ी हो वो सब साहत है और इसमें जो घंटा होता है एक घंटा साठ मिनट का वो भी एक साह है लेकिन यहां पर यहां पर साहत से मुराद क्या है क्यामत में नहीं वो तो न, वो तो नाम हो गया وہ تو نام ہو گیا قیامت کا ساعت لیکن کیا قیامت میں کوئی ٹائم کا اعتبار کیا گیا ہے کہ گویا وہ ایک چھوٹا سا وقت ہوگا اس سلسلے میں علما نے کہا ہے کہ اس کو قیامت کو ساعت اس لیے کہا گیا ہے کہ اصل میں اس وقت کے اعتبار سے کہا گیا جس وقت قیامت نافذ ہوگی اور قائم ہوگی اور اس میں حساب کتاب کیونکہ جلدی سے ہوگا اللہ حساب اللہ تعالیٰ تیز حساب کرنے والا ہے تو جس طرح گھڑی جلدی گزر جاتی ہے ویسے ہی حساب کتاب گلتی ہو جائے گا اور اسی طریقے سے کہا, گیا، شاید کہا گیا ہے کہ اولیا تف جا سا چیزہ آتے کہ یہ اچانک لوگوں پر آ پڑے گی ایک گھڑی کے اندر جس طرح وقت کی گھڑی آ پڑتی ہے ویسے ہی قیامت بھی ایک گھڑی کے ساتھ میں آ پڑے گی کیا کی بات ہے قیامت بھی کسی نہ کسی وقت میں آئے گی اسی لیے اس کو ساتھ کہا گیا ہے فاشراد قیامت کی نشانیاں کیا ہے ہی قیامت قیامت کی وہ نشانیاں اللہ کی قصبے کو ہاسد اللہ قیامت کی وہ نشانیاں جو قیامت سے پہلے آئیں گی اور قیامت کے قریب ہونے پر دلالت کریں گی اور اس کا اشارہ دیں گی اس کا اندیا دیں گی اس کے بارے میں بتلائیں گی لوگوں کو کہ اب قیامت آنے والی ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قیامت کی علامت اور نشانے کا مطلب ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ایسے چھوٹے چھوٹے امور ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے ایسی چھوٹی چھوٹی حالتیں اور ایسے واقعات انسیڈنٹس اور ایسی ایسی چیزیں سچویشن ایسی آئیں گی کہ جو لوگوں کو بڑا عجیب لگیں گی یعنی روز مرہ کی جو ایک ایک کیجول لائف ہے روزانہ کی جو ایک زندگی ہے اس زندگی میں کچھ الگ قسم کے واقعات رنڈوا ہوں گے یہی چھوٹے چھوٹے امور قیامت کی نشانیاں ہیں وکیلا اور ایک قول یہ بھی ہے علماء نے کہا ہے کہ قیامت کی نشانیوں کا مطلب ہے قیامت کے اسباب اور ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اسباب اگر قائم ہو جائیں کسی چیز کا سبب اگر پیدا ہو جائے تو پھر وہ چیز ضرور پیدا ہوتی ہے اسی طریقے سے قیامت کی نشانیاں گویا قیامت کے اسباب ہیں اور جب اسباب آ تو مسبب بھی آئے گا یعنی قیامت کے اسباب جب آ گئے تو پھر قیامت بھی ضرور ضرور آئے گی اور قیامت شریعت میں قیامت یا ساحت کا اطلاق تین ماہانوں میں ہوتا ہے ساحت سغرا یا قیامت سغرا چھوٹی قیامت قیامت مستا درمیانی قیامت اور قیامت قبرا بڑی قیامت چھوٹی قیامت کیا ہے ایک انسان کی اپنی موت کہ جو مر جائے گویا جو قیامت قیامت ہوں جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی تو یہ موت جو ہے اصل چھوٹی قیامت ہے کیونکہ جائزی بات ہے قیامت کا مقصد ہی سب کو ختم کرنا ہوگا پہلے نمبر پھر دوبارہ اٹھانا ہوگا تو قیامت جب آئے گی تو سب سے پہلے سب لوگ ہلاک ہو کے ختم ہو جائیں گے تو اس زمانے میں ہوں گے اور پھر کچھ وقت کے بعد سورتوں کا جائے تو اٹھائے جائیں گے تو پھر دنیا میں وقتاً فوقتاً اپنے اپنے ٹائم پہ لوگوں کا مر جانا یہ بھی ان کی اپنی قیامت ہے اور اس کو قیامت سہرا کہتے ہیں کیونکہ یہ انڈیویجل موس ہوتی ہے یا اگر وہ اجتماعی موس بھی ہو لیکن وہ بھی ایک وقتی طور پہ کسی جگہ چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اور چھوٹی چیز ہوتی ہے یہ جو ہے وقتی چیز ہوتی ہے دوسری قیامت ہے قیامت وسطی اور یہ درمیانی درمیانی اس لیے کہ وہ پہلی والی سے بڑی ہے اور آخری والی سے چھوٹی ہے تو درمیانی اسی لیے ہے اور درمیانی قیامت کیسے کہتے ہیں ایک پوری صدی کا مر جانا ایک پوری صدی کا چلے جانا ایک پوری قرن کا ایک زمانے کا ایک سینچری پوری ایک سو سال جو ختم ہو جائیں اور اس میں جو لوگ ہیں وہ مر جائیں تو اس کو اس پوری پوری سینچری کے مر جانے کو ان کی قیامت کہا جائے گا تو گویا پوری سینچری جب مر گئی تو گویا یہ قیامت ہے. بڑی قیامت گہری بات ایک بڑی جماعت مر گئی تو گویا یہ قیامت گستا تو کیونکہ قیامت کبرہ ہم سب مریں گے تو اس طرح سے اور قیامت کبرا وہی ہے جو معروف ہے جسے ہم جانتے ہیں بڑی قیامت یہ قبرا صغرا اور گستا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب مصوص قرآن و سنت میں یہ بات آئی ہوئی ہے تو ان کو دیکھ کر کے اس کو کہا گیا ورنہ الحقیقت قیامت کی یہ جو اصل ہے جب قیامت بولی جائے تو اس سے مراد قیامت قبرا ہی ہوتا ہے جب قیامت بولا جائے اس سے مراد قیامت قبرا ہی ہوتا ہے اور قرآن کے اندر جگہ جگہ قیامت کبرا کا اور صغرا کا ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے بیان کیا جاتا ہے مثلا اب آپ دیکھیں سورہ واقعہ میں اذا وقعت الواقعہ یہ قیامت کبرا کا ذکر ہے یعنی بڑی قیامت جب واقع ہوگی اور اسی اسی سورہ واقعہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا اِذَا بَلَغَتِ وَأَنتُمْ <دُرُونَ> یہ ذکر ہو رہا ہے ایک بندے کی موت کا جو بندہ بندہ مر رہا ہو اس کی موت کا ذکر ہے تو ایک ہی صورت میں ابتدا ہوئی ہے قیامت قبرا سے اور انتہا ہو رہی ہے قیامت سغرا سے یعنی ایک بندے کی موت تو یہ قرآن کا طریقہ ہے احادیث کا طریقہ ہے اسی لیے یہ تقسیم دی گئی ہے ورنہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمیں کسی طرح کی اوزیشن میں ڈالے اب جو قیامت کی نشانیاں ہیں جیسا کہ آپ لوگ ابتدائی طور پہ جانتے ہیں کہ قیامت کی تمام نشانیاں جو احادیث میں اور قرآن میں جن کا ذکر ہے ان کو علماء نے دیکھ کر کے ان پہ غور کر کے ان میں تدبر کر کے ان کے بارے میں جب دیکھا ان کے کہانی کو ان کی, ان کی ان کی ان کی اس کی سچویشن کو جب دیکھا ان کی طبیعت اور مزاج کو جب دیکھا تو پتہ چلا کچھ چیزیں بڑی ہولناک ہیں بڑی خطرناک ہیں اور کوحران مچا دینے والی ہیں ہلچل مچا دینے والی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو بہت چھوٹی ہیں جن کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا اسی لیے ان کو دیکھ کر کے بعض علما نے دو, دو تقسیم کر دی دو قسمیں کر دی کہ قیامت کی علامت بڑی علامت چھوٹی علامت یا علامات سغرا اور علامات کبرا اور کچھ لوگوں نے تقسیم کر دی دو تین کر دی کچھ لوگوں نے دو میں تقسیم کیا اور کچھ نے تین میں تقسیم کیا پہلا نمبر دیکھتے ہیں کہ اشراط سغرا یا علامت علامات سغرا کون سی ہیں فرمایا کہ علامات سہرا وہ علامتیں ہیں جو قیامت سے بہت پہلے آئیں گی اب ہم یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں بہت پہلے آئیں گی کیونکہ ابھی تو قیامت کی بڑی علامتیں نہیں آئیں ہیں لیکن اللہ کے نبی سلم کو آئے ہوئے چودہ سو سال گزر گئے تو چودہ سو سال یہ ایک لمبی مدت ہے اور چودہ سو سال پہلے سے ہی اللہ کے نبی کے ظہور سے ہی قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیامت سے بہت پہلے سے چھوٹی علامتیں شروع ہو جائیں گی اور پھر وہ ظاہر ہوتے ہوتے اس طرح سے ہو جائیں گی کہ جیسے کہ یہ عادت بن جائے گی لوگوں کی اور اورڈینری چیز بن جائے گی بہت زیادہ اس کے بارے میں ذہن لگانا اور اس سے بے چین ہونا یا اس کو اٹینشن دینا اس کے بارے میں بہت زیادہ ٹینشن نہیں لے کوئی انسان اس کو یہ معتاد ہو جائیں گی بالکل ایسی ہو جائیں گی جیسے کہ اورڈینری چیز ہے اس کی مثال دی کا علم جیسے کہ علم کا اٹھا لیا جانا جہل کا پھیل جانا شراب کا پیا جانا بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آج کل پھیل چکی ہیں اور یہ اورڈینری بن چکی ہیں یہ <تصفح> <تصفح> لوگ تاجب نہیں کرتے آج کل بلکہ ان میں اگر نئے نی نیا نئے -نی نئے -نی -نی -نی طریقے لوگ اختیار کریں تو بھی تاجب نہیں نہیں سمجھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اشرات کبرا وہ ہیں بڑے بڑے خولناک واقعات بڑے بڑے مطلب ایسے ایسے حالات جو پیشین کر دیں لوگوں کو بالکل حیرت میں ڈال دیں یہ قیامت کے قریب بالکل وقت جب آ جائے گا اس وقت ظاہر ہوں گے اور یہ پھر لوگ ان کو آئے بھی نہیں سمجھیں گے ان کو آرڈینری نہیں سمجھیں گے یہ ایکسٹرا آرڈینری ہوں گے ان کے بعد اب ان کی مثال کیا ہے دجال کا آنا عیشا علیہ السلام کا نزول یہ معمولی چیز ہے آسمان سے دو فرشتوں کے پروں کے درمیان میں ٹیک لگا کر کے ہیلدی عیشا اتر رہے ہوں گے لوگ حیران رہ جائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے معمولی چیز نہیں اور جب کانا دجال آئے گا تو اس کی وجہ سے ایسا فتنا پیدا ہوگا کہ لوگ جو ہے بے شیر اور پریشان رہیں گے اس زمانے میں انسان اپنی اپنی فکر کرے گا نفسی نفسی اپنے مال اولاد اور بی بچوں کا کون دیکھ پائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور یاجوج و مجوز کا آنا اس لیے جیسے سورج کا مغرب سے کلو ہونا یہ سب ایسی باتیں ہیں جو حقیقت میں حیران کن ہیں اور لوگوں کو پریشان کر دینے والی اور ایکسٹرا آرڈینری چیزیں ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جن کو ایزیلی لے لیا جائے ٹھیک ہے یہ ہو ایک تقسیم اور بعض علماء نے ان کی ہولناکی اور ان کی سچویشن کو دیکھ کر کے ان کے اثر کو دیکھ کر کے یہ دیکھا کہ کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں تو دو تقسیم کر دی دو میں تقسیم کر دیا کچھ علماء نے دیکھا ان کے ظاہر ہونے کا اعتبار کیا یعنی ان کی یہ ان کے ایمرجنس کا ہوا یہ کب دنیا میں ظہور پذیر ہوئی کب آئی دنیا میں تو اس اعتبار سے تو علما نے کہا کہ بھائی کچھ تو ایسی جو آئی اور چلی گئی ختم ہو گیا وہ نہیں آ رہی ہے اور کچھ ایسی ہیں جو آئی ہیں ظاہر ہو چکی ہیں اور ابھی چل رہی ہیں بار بار آتی ہیں وہی کہ وہی ریپیٹ بھی ہوتی ہیں کچھ ایسی اور بھی آ رہی ہیں جو آ گئی کچھ سال پہلے اور ابھی بھی چل رہی ہیں تو اس طرح سے اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی تک نہیں آئی تو جو آ چکی جیسے اللہ کے نبی وسلم کا اس دنیا میں آنا آپ کی موت بیت المقدس کی فتح ابھی انشاءاللہ آئے گا یہ سب وہ چیزیں جو ہو گئی اور چلی گئی چلی گئی کچھ ایسی ہیں जो आई और बाकी है जैसे जिहाद का फैलना इल्म का उठ जाना अमानत का सलाह जाना ये इस तरह की चीजें हैं जो बहुत जमाने पहले से आ गई हैं और अभी तक चल रही हैं और कुछ ऐसी जो अभी तक नहीं है ये, ये वो बड़ी बड़ी अलामतें हैं और इसमें छोटी भी हैं कुछ कुछ छोटी भी हैं जो अभी नहीं आई है तो ये तीन दो तरह की तकसीम है दो अंदाज से अब ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है या इसको कह लीजिए कि देखने का एंगल होता है है ایک چیز کو آپ کی سینڈل سے دیکھیں تو کچھ اور لگے گی وہ سینڈل دیں کچھ اور لگے گی تو یہی چیز ہے یہاں بھی اس کو آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ علما کیا کچھ لوگ کہتے رہے کیا علما بیٹھ کر کے جو ہے تفن کرتے ہیں اور یہ یہ شکال بناتے رہتے ہیں کیوں اس طرح کی تنویر ہوتی ہے یہ تنویر یہ انوار نکالنا بہت سی کائنٹ نکالنا کسی چیز کی یہ یوں ہی بےکار نہیں ہے بلکہ ایک ہی چیز کو ایک بازی سے دیکھیں ابھی آپ نے فوٹو کھینچا یہاں پہ ایک ہی ہم نے احترام سے لینا چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے جبکہ آڈینس وہی ہے وہی لوگ ہیں وہی کمرہ ہے وہی سب کچھ ہے اسی طریقے سے علم کے مسائل ہوتے ہیں علما انہیں چیزوں کو مختلف اینگل سے مختلف سازیوں سے دیکھتے ہیں اور ہر اعتبار سے اسی کا نام تفقو ہے اسی کا نام تفقو یعنی سکھ حاصل کرنا سمجھ حاصل کرنا اور اس کی گہرائی تک پہنچنا اس کی اس, کی, اس کو ڈیپلی یا تھوڑا بھی سمجھنا یہی اصل تفکور علم ہے اب یہاں پر مسئلہ آ رہا ہے اشاک الفاق دوہرا کا ہمارا شروع ہو رہا ہے کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں وہ کیا ہیں جو اس کتاب میں بیان کی جائیں گی اس کتاب کے اندر شیخ نے بطور تنظیم کے کچھ باتیں کہی ہیں اور اس کے بعد بہت اچھی چیزوں پر اور بہت اچھے نقطوں پر اشارہ کیا ہے شیخ نے ایک چیز یہاں پہ اس اصل میں ہم کتاب کو کتاب کے ساتھ ایک ایک حرفن حرفن تو ہم چل نہیں پائیں گے نہ ہی میں عربی کی عبارت پڑھ کے ترجمہ کر پاؤں گا اور نہ ہی آپ اردو پڑھ کر کے ہم ساتھ میں چل پائیں گے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ توجہ دیں جو میں بیان کر رہا ہوں اس پر اور اس میں سے کچھ چیزیں آپ چاہیں تو لکھیں جو آپ کے لیے نئی ہوں یا بطور خلاصہ کے میں کچھ پیش کروں اس کو لکھیں और बेतरों का जो कापी आपको दे रही है उसमें इसको लिखें ताकि आप लोग जब बाद में इस किताब को पढ़ें तो आपको इस लिखे हुए नोट्स के साथ में इसको समझना आसान हो मशाइ में भी बार बार तमबीखी है कि आप लोग लिखने की आदत डालें, रहे देखें तालब इम की आदत होती पहचान है ये तालब इलम की कि वो लिखता है फवाद और जबकि खामोश बैठ के सुनना तालब इलम की अमत नहीं है किसकी अमत है अवाम उन्नास की عوام الناس جو ہیں جو جلسوں میں بڑے بڑے پروگراموں میں جو ہمارے ہوا کرتے ہیں جو بہت زیادہ امت کا خسارہ بھی کرتے ہیں پروگرام مال دولت پیسہ ساری چیزیں اس میں خرچ ہوتی ہیں اور فائدہ کچھ بھی نکلتا ان کا انہیں اس میں جو عوام آتی ہے بیچارے وہ معذور ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا لیکن عوام صرف سننا چاہتی ہے وہ سننے آتی ہے اور عوام کے پاس لکھنے کا مالکہ نہیں ہوتا جبکہ طالب علم جو ہے علم کا متلاشی جو ہے علم کا جو ڈھونڈنے والا تلاش کرنے والا علم کا طلبدار وہ فوائد کو نوٹ کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہم سمجھتا ہے یہی طالب علم کی علامت ہے اور امید کی جاتی ہے کہ آپ لوگ ان فوائد کو نوٹ کریں گے شیخ نے مصنف کتاب نے اس اس فصل کی ابتدا میں جو کہ اشرات سا کو گنوانے کا ذکر ہے ان کی شرح اور تفصیل کا ذکر اب آ رہا ہے اس میں شیخ نے ایک بات کہی ہے بغور تمیز کے دو باتیں کہی ہیں ایک بات یہ کہی ہے کہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے بہت سی نشانی ایسی ہیں جو صحابہ کے زمانے میں ظاہر ہو چکی تھی اور وہ ابھی تک بڑھتی چلی جا رہی ہیں موجود ہیں ٹھیک اور دوسری بات شیخ نے بڑی اہم کہی ہے دوسری اہم بات یہ کہی ہے شیخ نے کہ قیامت کی نشانیوں کا جب ذکر ہو تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ حرام چیز ہے یہ ممنوع چیز ہے مثلا کہا جائے کہ بھائی یہ قیامت کی نشانی ہے کوئی بھی کسی مسئلے کے بارے میں کہا جائے کہ بھائی ارے یہ تو قیامت کی نشانی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر یہ قیامت کی نشانی تو حرام ہے مثلاً حبیج میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے اونچی اونچی بلڈنگ بنانا تو اب کوئی کہیں گے میں اونچی بلڈنگ نہیں بناؤں گا کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے یہ تو حرام ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ مسئلہ نہیں ہے قیامت کی نشانیاں آپ جانتے ہوں گے کہ احکام شریعت کے جو مسائل ہیں جتنے مسئلے ہوتے ہیں اس میں پانچ طرح کے احکام ہوتے ہیں کون کون سے فرض بیابادی دیکھی ہے نمبر دو کوئی بتائے سنت, سنت یا مستحق ٹھیک دو ہو گئے نمبر تین مباح حرام, مبا حرام اور ایک اور بچا مکرو شریعت کے جتنے مسئلے ہیں وہ پانچ طرح کے ہوتے ہیں یا تو فرض یا فرض اور واجب ہوں گے سارے علماء کے نزدیک فرض واجب ہے سوائے احناف کے ان کے ہاں فرض اور واجب میں فرق ہے ان کے ہاں جو متواتر سے جو جو واجب متواتر سے آئے وہ فرض ہے اور جو احاط سے آئے وہ واجب ہے بلکہ دوسرے لفظوں میں جو قرآن ثابت ہو وہ فرض ہے اور جو سنت ثابت ہو وہ واجب ہے یہ حراض کی تقسیم ہے لیکن جمہور علماء اکثریت علماء کی اور عورت میں مذاہب کی علماء امت کی کہتی ہے کہ نہیں فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے تو ایک ہوتا ہے واجب یا فرض دوسرا ہوتا ہے اس سے نیچے مستحب اس کے بعد اس سے نیچے وباخ پھر مقروب پھر حرام سرد یہ واجب کیسے کہتے ہیں بتائیے واجب کیسے کہتے ہیں واجب کیا ہوتی چیز کرنا ہے شہباز جس کی وی رائی ہو مزید جس کا کرنا واجب ہے اور نہ کرے تو گناہ ہوگا کسی میں اور اضافہ کیجیے اسی ڈیفینیشن میں اللہ کا حکم ہے لیکن جو شیخ نے کہا آپ کا نام کیا ہے منزو بھائی نے جو کہا کہ واجب یا فرض وہ چیز ہے جس کا کرنا ضروری ہے اور نہ کرنے پہ گناہ ہے مزید اضافہ کریں کیجئے اس کے اندر شواش احسن یعنی آپ صرف گنا والا پہلو نہ دیکھیں بلکہ اس میں سماج کا پہلو بھی ہے اب اب اب اب ڈیفینیشن کمپلیٹ ہو گئی یعنی فرض اور واجب وہ چیز ہے جس کے کرنے پر جسے کرنا ضروری ہے اور کرنے پر بجا لانے پر ثواب ہے اجر ہے اور نہ کرنے پر گناہ ہے بات سمجھ میں آئی نہ کرنے پہ اللہ کی ناراضگی ہے نہ کرنے پہ سزا ہے اور کرنے پر ثواب ہے اور اجر ہے اچھا مستحب کیا ہے احسن مستحب میں ایپلیکشن ختم ہو جاتا ہے کہ وہ ضروری نہیں رہ گیا مستحب لیکن شریعت نے اس پر تاکید کی ہے اس پہ ابھارا ہے کہ آؤ اور سو کرو لیکن فرض نہیں قرار دیا اور کہا کہ کرو گے تو سواب ملے گا لیکن نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا یہ مستحب ہوتا ہے اور جی اب اسی مستحب کے اندر موقع اور غیر موقع شہر نے اچھا اشارہ کر دیا مجھے میں شاید بیان کرنے والا نہیں تھا یہاں پہ اس کو موقع اور غیر موقع کا مسئلہ ہے یعنی جو مستحبات ہیں یا سنن ہے سنن موقدہ سنن رواطب جسے کہتے ہیں ان کی حیثیت عام مستحبات سے زیادہ اہم ترین ہے اور یہ بلکہ اپنی اپنی تاکید میں ان کو موقعہ اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت نے اس پر اسٹریس دیا ہے اس کو, اس کو بہت زیادہ تاقید کے ساتھ اس کو اس, اس, اس, کو, اس, اس, کو, اس, کو, اس کو اپنانے اس پر عمل کرنے عمل کرنے کی کہا حکم دیا ہے اس یہ اپنی تاکید میں واجب کے قریب چلے جاتے ہیں تو اس کو کرنے کا تو سوال ہے اور کبھی کبھار اگر انسان کسی وجہ سے چھوڑ گیا اور بھول ہو گئی یا کبھی کسی خاص ضروری کام میں تھا اور ایسا تھا کہ اس کو اوقات ایسا ہوتا کبھی کبھار اگر کوتا کر گیا تو کوئی بات نہیں لیکن اگر وہ اس پر مزاومت کرے گا اور اس کو ہمیشہ چھوڑے گا تو پھر یہ گناہ کے حکم میں چلا جائے گا اور واجب کو چھوڑنے کے حکم میں چلا جائے گا اور جو غیر موقع ہے تو اس کا کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہے جی جی سر زندگی پہلے نظر گزارے دیکھیں ایک مطلب یہاں پہ اصل میں جو لفظ ہے سنت ہے کہ نہیں ہے لفظ ہے سنت کا میننگ پہلے معلوم ہونا ضروری ہے سمجھ رہے ہیں سنت کے چار پانچ بھی میننگ ہے یہ ایک ٹرم ہے اصل میں ہر ہر ہر ایک علم کی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے سمجھے یعنی ایک ہی لفظ آپ جائیں گے سائنس میں استعمال ہوگا اس کا میننگ الگ ہوگا میتھمیٹکس میں ہو اس کا میننگ الگ ہوگا اور دوسرے ملک میں جائیں گے سوشولوجی میں جائیں گے سائیکولوجی میں جائیں گے ہر ایک میں الگ الگ اس کا استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ سنت کا لفظ حدیث کے محدثین کے نزدیک اس کا الگ میننگ ہے فوقا کے نزدیک اس کا الگ ہے علماء عقیدہ کے نزدیک الگ میننگ ہے علماء اصول کے نزدیک الگ میننگ ہے علماء تاریخ کے نزدیک اور سیرا تاریخ و سیر کے نزدیک الگ میننگ ہے سنت کا مطلب یہاں یہ نہیں کہ یہ مستحب ہے بلکہ نکاح کو پا پانچوں احکام نافذ ہوتے ہیں واجب کا بھی مستحک کا بھی کا بھی کا بھی اور حرام کا بھی بات اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے اور کا جواب جان لیں آپ ٹھیک ہے یعنی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ مستحب ہے رہی بات شیخ نے اشارہ کیا اضافے کے طور پر اللہ ذخیر دے شیخ کو کہ یہاں جو بات چل رہی تھی کہ کچھ مستحبات کو اگر انسان چھوڑ دے تو اس پہ حرج نہیں ہے تو یہ اصل ہے ابتدا اور یہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان شریعت سے اعراض کرے شریعت کے احکامات سے اعراض الگ چیز ہے اور کسی وجہ سے چھوڑ دینا بحالت مجبوری چھوڑ دینا یا کسی کسی اور بھول چوک کی وجہ سے چھوڑ دینا یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے ورنہ اعراض تو شریعت سے اگر کوئی اعراض کرتا ہے تو اعراض کفر ہے شریعت سے اعراض کرنا شریعت کو ہلکا سمجھنا شریعت کو بیمارہ سمجھنا اس, اس, اس, اس کا اثر اپنے دل پہ نہ لینا یہ تو خفت درجے میں جاتا ہے گویا آپ کے سامنے اللہ اس کے اصول کے حکوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس لیے اس بات کا زیادہ دھیان رکھیں ہم ان جانبی چیزوں کو بات نہیں جانا چاہتے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ شریعت کے پانچ احکام ہیں مباح کے اندر ہوتا آپ کے لیے جائز ہے کریں تو کوئی حرج نہیں نہ کرے تو کوئی حرض نہیں کرنے میں کوئی اجر نہیں نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں یہ مباح ہے لیکن مباح بھی کبھی کبھار مستحب ہو جاتا ہے جب اگر اس مباح کو کرتے وقت انسان کی نیت اللہ تعالی کی عبادت اور تقرر ہو جیسے پانی پینا اور کھانا کھانا یہ مباح چیز ہے ٹھیک اور سو جانا نیند لے لینا آرام کرنا یہ مباح چیز ہے لیکن اگر انسان کی نیت یہ ہو ان کی نیت अगर इंसान की नियत यह हो कि मैं ये खाना खा करके और पानी पी करके ताकत हासिल करूं ताकि मैं अल्लाह तला के की इबादत अच्छी तरह कर सकूं और मैं नींद लेकर के आराम करूं ताकि मैं रात में अच्छी तरह जाग करके इबादत अच्छी तरह कर सकूं तो ये नींद भी इबादत हो जाती है मुबाह काम इबादत में और मुस्तह में तब्दील हो जाता है अब अगर आई बात मकरू की तो मकरू बिल्कुल मुस्तह की तरह है कि मकरू को छोड़ने से अजर मिलता है اس کو نہ کرنے سے عز ملتا ہے اور اگر کبھی کبھار انسان کر بیٹھا کسی وجہ سے دھوکے سے غلطی سے بھول چک میں تو گناہ نہیں ہوتا ہے اور حرام کام کو چھوڑنا فرض ہوتا ہے اور اس کے کرنے سے گناہ ہوتا ہے اور نہ کرنے سے چھوڑنے سے عزل ملتا ہے یہ پانچ چیزیں اسی طرح سے علامت قیامت جو ہیں علامات قیامت جو ہیں یہ بھی ان پانچوں احکام میں مندرج ہوتی ہے مثلاً ابھی آگے آئے گا سے ایک, ایک علامت کا ذکر امانت کا ذکر مسئلہ ہے اب امانت کا باقی رہنا فرض ہے حدیث میں کا لا ایمان علم اللہ امانت جس کے پاس امانت مومن ہی نہیں ہے. تو یہ ایمان کے فرائض میں سے ہے کہ امانت ہو ہر مومن کے پاس ٹھیک ہے باسنیا ٹینشن اب امانت کا رکا رہنا فرائض میں سے ہے ہر محمد میں فرض ہے کہ وہ امانت دار ہو ٹھیک لیکن امانت کا چلا جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے تو یہ جو نشانی قیامت کی آئی ہے اس نشانی پہ عمل کر اس, اس نشانی کو نہ آنے دینا اور اس پہ عمل کرنا اس کا تعلق کس سے ہے واجب سے ہے اسی طریقے سے علم ہے علم کا اُس جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور علم کو برقرار رکھنا واجب ہے اور بلکہ امت میں سے چند لوگوں پر تو فرض عین ہے لیکن بقیہ امت پر فرض عین بھی ہے اور فرض کفایا بھی ہے مثلا چند لوگوں پر تو فرض عین ہے کہ وہ باقاعدہ عالم ہو فقی ہو غلامہ غلما کے درجے تک پہنچے مشتحد بنے اور امت کے لیے رہنما بننے کا کام کریں کیونکہ قرآن اللہ نے فرمایا فلاح اللہ مِنْ كُلِّ کو لے کر قطم فِي ان یہ فرض کر دیا گیا ہے طائفہ پر اور اس کے علاوہ جو بخیا لوگ ہیں ان سب پر فرض ہے کہ وہ دین کے ابتدائی مبادیات کو سیکھیں طلب الم فریضہ الف المسلم یہ وہ مبادیات فنڈامنٹلس اور اسینشلس جو ضروری چیزیں ہیں بالکل ابتدائی چیزیں نماز کیا ہے روزہ کیا ہے توحید کیا ہے اسلام کیا ہے ارکان ایمان کیا ہے اور اسلام کی جو مین جو اس کی اسپرٹ ہے اسلام کی وہ کیا ہے اخلاقیات اسلام کیا ہیں اور اس, اس طرح کے آداب اسلام یہ جو ابتدائی چیزیں ہیں یہ ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے اور اس کے بعد اوپر کی چیزوں کو سیکھنا فرض کی فائدہ ہے اب علم کا اٹھ جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے لیکن علم کا برقرار رکھنا فرائض میں سے ہے ٹھیک تو یہ واجبات میں سے ہو گیا اسی طرح صالحین کا چلا جانا ایک قیامت نشانی آئے گی کہ صالحین دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو صالحین کا رہنا اور صلاح کو اختیار کرنا اور صالح بننا ایک طرح سے یہ فرائض میں سے کیونکہ جو کہ ہی ہے صلاح تو یہ چیزیں اس کا تعلق فرائض اور واجبات سے ہو گیا کچھ علامتیں ایسی ہیں ان کا تعلق مستحبات سے ہیں مثلاً وہی بات جو میں نے کہی کہ واجبی علم سیکھنے کے بعد جو اوپر کا علم ہے وہ مستحب ہے تو اس علم کا اٹھنا اور اس کو روکے رہنا روکے رہنا مستحبات میں سے اٹھ جانا کیا نام ہے اگر چلا گیا کچھ لوگوں سے کچھ لوگ نہیں جانتے تو کوئی بہت بڑے اس کی بات نہیں ہے لیکن روکے رہنا مستحب ہے اسی طرح کیسے مباح اب یہ بنیاد بڑی بڑی بلڈنگ بنانا مباح ہے گھر بنانا مباح ہے آپ کے لیے آپ چاہے سو منزلہ بلڈنگ بنایا یا پانچ منزلہ بلڈنگ بنایا آپ کی مرضی اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بنائیے آپ اسی طریقے سے کوئی سوال ہے آپ کے پاس ہر جی ابھی آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ آگے یہ حرام میں سے ہے یہ حرام میں حرام میں آ رہا ہے کہ کافی تو حرام ہے تو بنیاد بنانا بلڈنگ بنانا مباح ہے اگر زیادہ بن رہی ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے اسی طرح تجارت ہے جی ابھی آئے گا انشاءاللہ سب وقت پہ آئے گا پوچھیے گا سوال اس کی شرح ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اسپال ختم ہو جائے گا تجارت کرنا مباح ہے آپ چاہیں تجارت کریں آپ چاہیں نوکری کریں آپ چاہیں کھیتی باڑی کریں آپ کی مرضی ہے اور مباح یہ چیز آپ کے لیے شریعت کے قوانین کے ضابطے کے تحت اگر آپ کرتے ہیں تو اب ایک علامت ہے قیامت ہے کہ کثرت تجارت تجارت بہت بڑھ جائے گی آج کے زمانے میں تجارت بہت بڑھ گئی ہے تو تجارت سب بڑھ جانا علامت کی نشانی ہے لیکن یہ تجارت ایسے حالات میں کرنا حرام نہیں ہے تو بلکہ یہ مباح میں سے ہے اب مکرو آپ نے مثال پوچھی مسجد کی ذاکر فت المساج مسجدوں کو ڈیکوریٹ کرنا بہت ڈیزائن لگانا الگ الگ پینٹ کلر طرح طرح کے بڑکیلے کلر لانا اس میں یہ جو چیزیں ہیں تزئین زیب و سینتار کرنا مسجدوں میں یہ جمہور علماء کے نزدیک مکرو ہے جمہور کے نزدیک یعنی اکثر علماء کے نزدیک مکرو ہے لیکن بعض علماء بعض حنا, حنابلہ کے علماء اور بعض شافعیہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تفصیل ہے اگر مسجد کے اندر سونا اور چاندی استعمال کیا گیا ہے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے تب حرام ہے یہ ڈیکوریشن لیکن اگر سونا اور چاندی کے علاوہ کسی چیز سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے تقسیم کی گئی ہے تو مکرو ہے لیکن من جملہ یہ یہ مکرو ہے یہ چیز اگر مسجدیں بن رہی ہیں اور ڈیکوریٹ ہو رہی ہیں تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ یہ مطلب یہ حرام ہے بلکہ یہ مکرو ہے لیکن ہاں مکرو کو چھوڑ دینا افضل ہوتا ہے مکرو سے اجتناب کرنا شرح مطلوب ہوتا ہے اور اس میں سوار ہوتا ہے لیکن اگر ہو رہا ہے مسجد نبوی ہے مسجد حرام ہے ڈیکوریٹ کی گئی ہیں تو اصل یہ چیزیں ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو گئی ہیں تو مکرو ہیں اور مکرو شران اس پہ کوئی محاسب اور گنا نہیں ہے سمجھے خیر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسی طرح جی حرام ہے جیسے الال تھی ہر جگ کی ہر جمانے میں بہت زیادہ قتل ہونا شرب خم رہے بہت زیادہ طرح طرح سے شراب پی جائے گی زنا عام ہو جائے گا ربا اور حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں رہ جائے گی یہ سارے مسائل علامات قیامت میں سے ہیں اور یہ حرام ہے چیزیں ان کا ہونا بھی حرام ہے ان کا زیادہ ہونا بھی حرام ہے ان کا آج ہونا بھی حرام ہے کل ہونا بھی حرام ہے اور جو گزر گیا اس میں بھی حرام تھا تو یہ تمام احکام سے متعلق ہیں اسی لیے شیخ نے کہا کہ ول علامہ لاشکر دواح ول محرم واجل وغیرہ علم یعنی یہ علامت قیامت جو ہیں کبھی بعض علامت حرام سے متعلق ہوں گی بعض مباح سے ہوں گی بعض متو سے ہوں گی بعض ایسی کی کہ واجب چھوٹا جا رہا تو ایسے یہ علامتیں پانچوں حکام سے متعلق ہیں اب شیخ نے یہاں شروع کیا ہے سب سے پہلی علامت شیخ ٹائم دسویں تک کا ہے نا آج. دستک ان شاء اللہ دستکری سب سے پہلی علامت قیامت کی سب سے پہلی علامت مشائف مشائق تھوڑا دھیان دیں اب ہم اصل اپنے اصل اپنے اس لائن پر روڈ پہ آ گئے ہیں ہائی وے پہ اب ہم لوگ مین ہائی وے پہ آ گئے ہیں اب کا جو ہے کہاں ہے <laughs> <laughs> آپ جب روڈ بنا رہے تھے یا چھوٹے چھوٹے کنارے پگیوں میں سفر کر رہے تھے اب ہم لوگ مین روڈ پہ آ گئے ہیں جو سیدھے متار کو جاتا ہے جی سب سے پہلی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حص آپ کا دنیا میں بھیجا جانا آپ کو نبوت عطا کیا جانا یہ سب سے پہلی قیامت کی نشانی ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی اور جب تک دنیا ختم ہوگی قیامت آئے گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے واقعات رونما کیے جو ایکسٹرا آرڈینری تھے وہ ایسے تھے جو بالکل حیران کن خارق العادہ بالکل عام حالات سے ہٹ کے ان واقعات میں دو واقعات آخری واقعات ہیں جو بڑے ہیں ان کے ذمن میں اور بہت سی چیزیں ہیں ساتھ ساتھ لگیزیں دو بڑے واقعات ہیں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا آخری نبی کا آنا آپ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء آخری نبی کی خوشخبری دیا کرتے ہیں جی آپ خاطم النبی تھے اور ہر پرانا نبی کہتا تھا کہ نہیں ابھی ایک نبی اور آنے والا ہے ان کی علامتیں بتاتے تھے ان کی پہچان بتاتے تھے ان کے بارے میں تعارف کراتے تھے ان کے اوساف بیان کرتے تھے ان کی صفات اور ختائش بیان کرتے تھے ایٹریبیوٹس بیان کرتے تھے تو یہ جو ہے پرانے انبیاء اللہ کے نبی کے آنے کو ایک خاص ہر نبی کا یہ وظیفہ کام تھا کہ اللہ کے نبی کا ضرور ذکر کرتا تھا کیوں کیونکہ یہ دنیا کا سب سے آخری نبی ہوگا اور دنیا کے انبیاء کے سلسلے کا آخری سلسلہ اور کڑی ہوگی اور یہ ایک انبیاء کے سلسلے میں ہونے والے جو نبوت کے واقعات تھے وہ آخری واقعہ ہوگا اسی لیے اب نبی کا آنا اور اس کے بعد قیامت کا آنا یہ دو بڑے واقعات اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برش انا وسائ تو کہا جائے میں بھیجا گیا اور میرا اور قیامت کا ہونا ایسے ہے جیسے یہ دو انگلیاں کتنے قریب ہیں ایک دوسرے کے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب قیامت اس اب ہم نے حالانکہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا آنا قیامت کی نشانی ہے ابھی حدیث آئے گی دوسری قیامت کی نشانی آئے گی کہ اللہ کے نبی کی موت اللہ کے نبی کی موت قیامت کی نشانی ہے آپ نے کہا ہے حدیث میں لیکن آپ نے حدیث میں یہ نہیں کہا کہ میرا آنا قیامت کی نشانی ہے اور علماء نے اس کو قیامت نشانی کیوں شمار کیا کیونکہ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حسن بسری سے نوٹ کیا ہے فرماتے ہیں کہ عص و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشراق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یا کس نے کہا حضرت حسن بسری نے اور یہی بات حافظ حجر نے فتح الباری میں بخاری کی شرح میں زحات سے نقل کی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اول بے سطح محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے اللہ کے نبی کی بحثت تو علما نے اللہ کے نبی کی بحثت کو پہلی نشانی کیوں قرار دیا کیونکہ نہیں, نہیں نہیں کیوں کہ قیامت آپ سے پہلے آ ہی نہیں سکتی قیامت آپ سے پہلے آ ہی نہیں سکتی لہذا آپ کا آنا قیامت کی نشانی ہے اور پھر آپ نے کہا کہ میری موت قیامت کی نشانی ہے تو پھر جب آپ کی موت قیامت کش ہے تو آپ کا وجود بھی قیامت کی یہی استدلال ہے جو علماء نے اس پر استدلال کیا ہے خیر اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ حدیث بہت زیادہ روایتوں سے نقل کی گئی ہے اور حسن اتفاق یہ ہے کہ ہم نے ابھی جو بحث کی تھی متباتر اور آحاد کی تو اتفاق سے پہلی نشانی متبادر ہے پہلی نشانی کیسے پتا چلا ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو اللہ کے نبی کو جو حدیث ہے کہ گوشت تو میں بھیجا گیا بس کہا گئے اس حال میں کہ قیامت اور میں ایسے ہیں یہ حدیث آج صحابہ سے آئی ہوئی ہے سب سے پہلے حضرت سہل بن صاحب چاہتا ہوں وہ لکھ لیں جلدی جلدی حضرت سہل بن صاحب اسلائدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو بخاری میں ہے نہیں یہ کتاب میں نہیں ہے ساری روایتیں اس کتاب میں نہیں ہیں میں نے دوسری جگہوں سے بھی یہ روایت ان صحابہ کے نام نوٹ کیے ہیں تو آپ چاہیں چھ جانا لکھ دیں حضرت سہل بن سعد کی روایت بخاری میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں ہے حضرت انس کی روایت مسلم میں ہے ایک صحابی ہیں ابو جبیرہ بن دہات انس مسلم میں ابو زبیرہ بن دھاک ان کی روایت ابن مندہ کے یہاں ہے ان کی کتاب المارفا میں دولابی کے یہاں پناہ میں ایک کتاب کا نام لیتے کافی رہے گا اس کے بعد حضرت ابو ہریرا ہیں چار نمبر پہ ان کی روایت بخاری کے یہاں ہے پھر جابر بن عبداللہ اللہ انصاری ہے ان کی روایت مسلم کے پاس ہے اور چھ نمبر پہ ایک صحابی ال مستورد بن شداد قریشی الفحری ان کی روایت تربیزی کے پاس ہے یہ صحابی مستورد بن شداد یہ بھی صحابی ان کے والد بھی صحابی ہے مستورد بن شبداد القراشی الفری ان روایتوں میں الفاظ تقریباً ایک سے ہیں ان کی روایت میں بوس توفی نفستا ہاں کسی میں بوس توفی نسمست ایک راوی ہے بریدا بن خصب السلمی ان کی روایت امام احمد کے پاس مسند میں ہے ساتواں نمبر قریدہ بن فصیب اور آٹھواں نمبر جابر بن سمورا ان کی بھی روایت امام احمد کے پاس مسند میں ہے یہ آٹھ صاحب اب دیکھیں آپ آٹھ صحابہ نے یہ روایت نوٹ کی ہے متوادر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی جاور بن سمورا مسند احمد میں آپ دیکھیں یہ, یہ متوادر ہوگی جی آخر میں جابر, جابر بن عبداللہ ہیں ایک جاوید بن سمرا ہیں پانچ نمبر پہ جابر بن عبداللہ انصاری جابر بن عبداللہ بن حرام یہ بھی صحابی ان کے والد بھی صحابی ان کے بعد جنگی ہوز بھی شہری عبد عبداللہ بن حرام نمبر چھ پہ مستورد بھی بن شداد القرشی الفری پورنہ مستورد بن شداد بن امر القورشید خیر مقصد کہنے کا یہ میں نے بالمناسبہ اس کو پیش کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ پہلی پہلی روایتی آٹھ صحابہ سے آئی ہوئی ہے پہلی, پہلی نشانی تو یہ, یہ اس قاعدے کی روشنی میں جو متواتر کی تعریف ہے یہ کیا ہے متواتر ہو جاتی ہے کیونکہ آٹھ سے مر بھی ہے یہ تو اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا آپ کی بے یہ بذات خود قیامت کی نشانی ہے اور آپ کے آ کے بعد اس کا مطلب اب کچھ نہیں آئے گا بڑے بڑے شوایت آئے مطلب آپ کے آنے کے بعد اردوی فرماتے ہیں کہ اولای اردو میں نے کہا تھا کتب کے کتاب کرا ارتبی فرماتے ہیں کہ اولا یعنی اول اشراع پہلی جو نشانی ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہلی نشانی ہے آپ کا وجود آپ کا آنا لیکن استعمال کیونکہ آپ آخر زمانے کے نبی ہیں وقت گر اور آپ کو بھیجا گیا تو ایسا بین ہوں وہ بین قیامتی نبی کیونکہ آپ کے اور قیامت کے درمیان میں کوئی نبی ہے ٹھیک لہذا یہ قیامت کی پہلی نشانی اللہ تعالیٰ محمد احد رجالکم رسول اللہ النبیین دوسری نشانی ہے موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی وفاق کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح قیامت آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے نہیں آ سکتی اسی طرح آپ کی موجودگی میں بھی قیامت نہیں آ سکتی باسنگ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت جنگ تبوک میں حضرت عوف بن مالک اس واقعے کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لینا کیونکہ میں مفصل نہیں ہے کتابیں مختصر ہے ذہن میں رکھ لینا خالی حضرت اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں جنگ تبوک میں جنگ ہی کے اسی زمانے وہیں پر اللہ کے نبی کے خیمے میں گئے آپ ایک ایک چمڑے کے کبے میں تھے خیمہ خیم تھا بلکہ کبا ایک چھوٹا سا چھپر ڈال دیا گیا تھا ایک ایک ایک, ایک گنبد کی طرح سے چھوٹا سا چھپر ڈال کے آپ کو اس میں بیٹھنے کے لیے بنایا گیا تھا تو حضرت عوف ایک ابو داوت کی روایت بلکہ مطلب بخاری کی روایت ہے اور ابوداوت کی روایت میں تھوڑا تفصیل ہے کہ حضرت عوف نے اللہ کے اصول سے اجازت مانگی سلام کیا تو آپ نے کہا کہ خود یا عوف داخل ہو جاؤ اندر تو آپ نے کہا کیا میں پورا کا پورا مطلب اپنے جسم سمیت آ جاؤں یا مثلا تھوڑا سا سر سے جھانک کر کے دیکھ لوں سر داخل کر لوں کیونکہ چھوٹا سا کمپا میں جگہ بہت کم تھی بیٹھنے کی تو آپ نے کہا بلکل پورے آ جاؤ آداب جگہ ہے بیٹھنے کی تم بیٹھ سکتے ہو تو پھر حضرت عوف بھی مالے جب آپ کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دودھ دو ستن چھ چیزوں کو شمار کر لو چھ چیزوں کو شمار کر لو بے قیامت سے پہلے قیامت کے سامنے یا قیامت سے پہلے چھ چیزوں کو یا ذہن میں رکھ لو اور شمار کر لو ان میں سب سے پہلا آپ نے کہا مؤ میری موت مصنف نے یہیں تک نقل کی ہے یہ حدیث اور تمام الحدیث یہ ہے کہ آپ نے کہا موتی میری موت پھر کہا سما ابھی ترتیبات جو نشانیں آ رہی حریش کی تفصیل آ رہی ہے لیکن مصنف نے سوچ ہوا کر کے بیان کیا بار بار نوٹ کریں گے تو کتاب بلا موٹی ہوگی صفحات اور سطریں بڑھیں گی تو مصنف نے کیا کہا حدیث کیا ہے نمبر ایک موتی میری موت نمبر دو سما مقدس بیت المقدس بیت المقدس کی فتح یعنی اس کا مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونا پھر فرمایا موتان ابھی اس کی شرح آئے گی نمبر تین میں انشاءاللہ موتان اللہ بہت زیادہ واقع ہونے والی موت فیکم کا قعاس الغنم اس طرح سے موت واقع ہوگی تمہارے درمیان شاید, کچھ لوگ شاید سو رہے ہیں میرے خیال سے کھڑے ہو جائیں اور پھر بیٹھ جائیں جی. جی. جائے اور بیٹھ جائیے اور اگر تھوڑا اور ریفریشمنٹ لینا ہو کچھ چیزیں اضافی طور پر بھی میرے خیال ہے بہتر رہیں گی بیان کرنا ریفریشمنٹ لینا ہو تو ہر بندہ اپنے ساتھی کی طرف مسکرا کر کے سلام کرے سلام کرو مسافر کرو یار ٹھیک ہے سر پھر آپ کو اور بتا دوں علیکم آر ایک مسئلہ اللہ ایک بات اور سن لیجیے آپ لوگ بڑی کام کی بات ہے نئی تحقیقات اور برین کے متعلق جو اس وقت برین کے جو فنکشنز ہیں یعنی اصل میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ الفاظ انگریزی جی کے استعمال کروں آپ لوگ معاف کیجئے گا کہ تاکہ تھوڑا سا سمجھ میں آئے جنرلی ہر انسان سمجھ لے دماغ کے وظائف اور دماغ کے دماغ کے وظائف اور فنکشنالٹی جو ہوتی دماغ کی اس فنکشنالٹی یہ اس کو ہو ہے یار اگر ٹائٹ کر دیں تو بہتر رہے گا ایسے خراب اچھا دماغ کے انسانی دماغ کے ہیومن برین کی فنکشنالٹی کے متعلق جو فی عالم غرب میں امریکہ اور یورپ میں ریسرچیں کی جا رہی ہیں سروے کے جا رہے ہیں میڈیکل ریسرچیں کی جا رہی ہیں ان ریسرچز میں ایک بڑی اہم بات سامنے آئی ہے کہ انسان کا دماغ ریفریش ہوتا ہے تو بہت پھر اس کی جب جب ریفریش ہوگا उस वक्त इंसान का दिमाग बहुत तेज काम करेगा कंसंट्रेशन बहुत बहुत ही मतलब स्ट्रेट हो जाता है उसका तरकी जो है ना बड़ी सीधी हो जाती है और इंसान बड़ा जल्दी जल्दी फिर चीज को समझता है उसके तरीके क्या है नंबर एक सबसे पहली बात मुस्कुरा आप मुस्कुराइए मुस्कुराने से اور بیٹھے حدیث میں ماتا کے توسو میں کافی وجہ عقیقہ سزا تھا مسکرانے سے انسان کے دماغ ہلکا ہوتا ہے اور ریفریشمنٹ آتا ہے پہلی چیز اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو اپنے دوست کو سلام کریں اور مسکرا کے آپ بات کریں یہی ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ آپ کے سامنے دیکھیں ماشاءاللہ पानी की बोतलें रखी हुई है आप हर 15 मिनट बीस मिनट में थोड़ा सा पानी पी लिया करें क्योंकि पानी पीने से दिमाग जो है फ्रेश हो जाता है ऑक्सीजन जाने के बाद दिमाग के अंदर जो है रिफ्रेशमेंट आ है लिहाज तला पानी पीजिए <laughs> <तुणा दलाओ> <laughs> और आपको एक बात और बताऊ इस वक्त जो हो خاص کر عالم غرب میں امریکہ میں یورپ میں جو لوگ ایجوکیشن ایجوکیشن سائیکولوجی جو پڑھتے ہیں وہ لوگ ان چیزوں پر بہت دھیان دے رہے ہیں کہ کس طرح سے انسان کے سلوک میں چینجنگ لائی جائے اور انسان جلدی جلدی سیکھے اس کا طریقہ ہوتا ہے اپنا پوسچر چینج کرنا یعنی آپ اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے کھڑے ہیں تو تھوڑا چل لیں کبھی کبھار جو ہے یہ پوسچر جو ہوتا ہے نا انسان کو ریفریش کرتا ہے ٹھیک اس لیے جیسا کہ میں ابھی آپ آب لوگ ماشاءاللہ کھڑے ہو بیٹھ گئے انشاءاللہ شاء فریش ہو گئے اس کے علاوہ ایک چلے اور بھی ہے دماغ کو تیز کرنے کے لیے دماغ کو تھوڑا سا اور شیپ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ ڈیپ بیچ لیں آپ تھوڑا سا اندر کو سانس لیجیے سب لوگ اور دھیرے دھیرے اس کو واپس لائیے ٹھیک ہے یہ ہوگا شاید ناک سے لیجیے اور ہلکے ہلکے منہ کھول کے اس کو باہر کر دیجیے لمبی سانس لینے سے دماغ ایک فریش ہو جاتا ہے جس کو بھی نیند آئی ہے ان شاء کافی بار میں دوبارہ اور ہاں کہاں تک میں سب سے بہت سا اس کے بعد چوتھا نمبر استفادت المال مال کی کثرت دولت کی ریل پیل جسے ہم اردو میں کہتے ہیں دولت کی ریل پیل بہت زیادہ دولت کا پھیل جانا اور حدیث میں اسی کی آتا ہے حدیث میں کہ دینار فیض اللہ یعنی کسی کو سو دینار بھی دے جائیں گے تو بھی وہ ناراض رہے گا کہ یہ کیا تم دے رہے ہو مطلب یہ کیا چیز ہے یہ سمجھ رہے ہیں آپ دینار درہم نہیں دینار اس کے بعد آپ نے کہا کہ سم فتنا اس کے بعد فتنے آئیں گے اور فتنہ آئے گا خاص کر ایک فتنے کے بارے میں ذکر ہے فتنا واقع ہوگا لا بے تم من العرب الا دخلت ہو ارب کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں وہ فتنا داخل نہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے کہا چھٹے نمبر پہ سم خود پھر سلح ہوگی سلح ہوگی تمہارے درمیان اور بینا کیوں بین بنی اسفر بنی اسفر کے درمیان بنی استر مطلب روم کے درمیان انگریزوں کے درمیان یورپین جو, جو قومیں ہیں بنی روم کو اس زمانے میں روم کو بنی اسفر کہا جاتا تھا کیونکہ پیلے اور سفید ہوتے ہیں لو یہ لوگ ان کو فرمایا کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک سلح قائم کی جائے گی کہ جنگ بندی کا اعلان ہوگا مصالحت ہوگی فیق تو یہ لوگ پھر اس صلح کو توڑ دیں گے اور قدر کر دیں گے یہ واقعہ اصل یہ چھ چیزیں ہیں جو اس شریج میں ہیں اور یہ بھی بار بار آئے گی لیا اس کو لکھ لیں ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ ایک گزر گھٹی ہو جائے گی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور اس کے اندر حقیقت میں آپ کی وفات قیامت کی نشانیوں میں سے ہے لیکن آپ کی وفات سے بہت سارے نقصانات ہوئے امت کو بہت زیادہ نقصان لاحق ہوا اور وہ نقصان کیسے ہے ایک مطلب آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ام ایمن رضی اللہ انہا کے پاس گئے تو دیکھا کہ ام ایمن رو رہی ہیں اللہ نبی کے وفات کے بعد کا واقعہ ہے یہ اسی کتاب میں موجود ہے انشاءاللہ شاء آپ لوگ پڑھیں تو دیا جائے گا ہاں <سؤال> تو ام میں احمد رو رہی تھی تو ایسے اوپر اوپر ان کو دلاسا دینے لگے کہ بھائی کہ آپ نہ روئیے اب اللہ کے نبی چلے گئے اور ان اللہ اللہ کے پاس آپ کو بہتر عزر ملے گا اور بہتر آپ کا درجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات پہ نہیں رو رہی ہوں کہ اللہ کے نبی چلے گئے اور آپ کا درجہ آپ کا درجہ تو بہت آلہ ہے اللہ کے نزدیک لیکن میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ آسمان سے وہی آنا بند ہو دیت. کیا مطلب ہے یہ اس ہے یہ کہ اللہ تعالی ساتھ آسمان کے اوپر سے ہم سے خطاب کرتا تھا ہمارے پاس اللہ کی بات آیا کرتی تھی روزانہ اورانہ بند یہ بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا جب انہوں نے یہ بیان کیا تو اور بکر عمر بھی رضی اللہ عمر ہونے لگ گئے میں مخصرہ بیان کروں گا کچھ ایسی نقصانات جو اللہ کے نبی کی وفات سے ہوئے نمبر ایک نبوت کے سلسلے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اگر آپ مان لیجئے آپ کو اشتہار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں دنیا میں رہیں نہیں؟ اگر آپ دنیا میں رہتے تو نبوت کا سلسلہ باقی رہتا اور اس کے بہت سارے فوائد ہوتے وہ کے اللہ کو منظور نہیں تھی نبوت کے سلسلے کا خاتمہ ایک نقصان دوسرا نقصان آسمان سے آنے والی بڑی کا انقطاع ہمیشہ کے لیے نمبر تین امت میں معصوم قیادت کا انقطاع امت میں قیادت تو آج بھی بہت ہے لیکن معصوم قیادت نہیں ہے ٹھیک نمبر چار مرجعیت کا جو مرجعیت ہوتی ہے کہ مثلاً اختلاف ہو جائے تو کس کی بات مانی جائے گی تو متفق علیہ سب کے نزدیک متفق علیہ مرجعیت کا انتخاب ہو گیا یعنی دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں بڑے بڑے خلفا گزرے بڑے بڑے, بڑے مطلب عمرا گزرے لیکن کیا ایک پر سب لوگ متفق رہے ہمیشہ آج بھی نہیں ہے آج بھی نہیں ہے چند لوگوں کا اتفاق ہو گیا آج کل لیکن کیا خود انہیں اتفاق کر سکتی ہے اس پہ نہیں کر سکتی تو اس لیے متفق علیہ مرجعیت کا انقٹا ہو گیا اسی طریقے سے دنیا کے امن و امان میں اور عدل و انصاف میں خلض ہو گیا کیونکہ سب سے بڑھیا امن و امان تو اللہ کے نبی کی موجودگی میں قائم ہوا تھا اور ہونا تھا اور سب سے بڑھیا عدل و انصاف تو اللہ کے نبی ہی کر سکتے تھے لہٰذا دنیا کا آپ کے پاس سے ہی شروع ہو گیا دنیا کے آپ کے جاتے ہی بڑے بڑے فطرے کھڑے ہو گئے اور چھ نمبر ہے فتنوں کا نزول فطروں کا نزول دین سے ارتداد دین سے ارتداد بڑے بڑے قبائل عرب کے بے شمار قبائل مرتد ہو گئے آپ کے افاد کے بعد عرب کے بے شمار قبائل مرتد ہو گئے اور بہت سے لوگ دیر اسلام سے پھر گئے فطروں پر منافقت کی پیلغامی حیرت عائشہ نے کیا کہا تھا جس حیرت کی افاد کی کے وقت جب کیا نام حالات بنے تھے تو حیر عائشہ نے تصویر کشی کی تین حالات کی کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا العرب عرب کے لوگ مرتد ہو گئے بشراب دل یہودیت و اور یہودیت و نسر اپنی کرد بھا کر دیکھنے لگی بن جمن نفاق نفاق ظاہر ہو گیا تو یہ جو نفاق ظاہر ہوا منافقین کھل کر سامنے آ گئے کیونکہ پہلے اللہ کے نبی کے سامنے ڈرتے تھے کہ ہمارے خلاف کوئی صورت اتر جائے گی کوئی حکم آ جائے گا لیکن آپ کے بعد کچھ نہیں تو یہ نفاق کھل کے سامنے آ گیا یہود و نصارب بے خوف و لیڈر ہو گئے اور عرب مرتد ہو گئے یہ کتنے نقصانات کس سے ہوئے آج کی افاق کی بات ہوئی اور نمبر سات دین میں سر قواریت اور اختلافات کی بھرمار ہو گئی آپ نے کہا تھا کہ میرے بال اختلاف ہوگا میرے بعد تم اختلاف کو دیکھو گے تو یہ دین میں اختلافات ہو گئے فرقہ واریت پھیل گئی آپ نے کہا تھا فرقے بن جائیں گے دنیا میں تو یہ آپ کے بعد ہی تو ہونا تھا تو آپ کے جانے ہی سے تو ہوا آج فرقوں کے درمیان فیصلہ کون کرے ہم کہتے ہیں کہ ہماری فہم صحیح ہے اور ہمارا مخالف کہتا ہے کہ ہماری فہم صحیح ہے تو فرقہ واریت کا ختم کرنے کے لیے مرضے چاہیے مرضے پر اتفاق نہیں ہے تو یہ سارے نقصانات کس سے ہوئے اللہ کے نبی کی وفات سے ہوئے نمبر تین فتح بیت بیت المقدس کی فتح بیت المقدس یا کیا نام ہے مسجد اقسا کی فتح یہ سن سولہ ہجری میں ہے عمر کے زمانے میں فتح ہوئی اور آپ نے اسی حدیث میں جس میں کہا کہ چھ کو گن لو قیامت سے پہلے آپ نے اپنی موت کے بعد کیا کہا تھا کہ بیت المقدس فتح ہوگا چانچہ حیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا اور آپ وہاں باقاعدہ گئے اور جا کر کے وہاں وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جب حیرت عمر اپنے غلام کے ساتھ گئے تھے اور ایک ایک بار ایک شخص بیٹھتا دوسری بار ایک بندہ لے کے جاتا تھا کھینچ کر کے اور آخر کار جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ عمر کھینچ کر لا رہے ہیں اور غلام بیٹھا ہوا ہے تو یہ کیا نام ہے حضرت عمر کا واقعہ دیکھ کر کے کتنا زیادہ لوگوں کو حیرانگی ہوئی تھی اور اسلام کی حقانیت پر اور صحابہ کی علامت نسا رکھے ان پالگیوں نے پہچان لی تھی کہ یہ واقعی معنی میں یہ نبی سچا اور اس کے یہ یہ صحابہ سچے ہیں اور یہ سچا دین ہے تو یہ بیت المقدس کی فتح میں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ شرح نہ کی جائے مختصر طور پہ کچھ کی جائے کیونکہ ہم میری پلاننگ کے تحت اس فترہ میں اس ٹائم میں یعنی دس بجے تک بیس بیس علامات ہو جانی چاہیے لیکن ابھی ہم چار نمبر پہ آئے ہیں خیر انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ادا دے گا کمی رہ جائے گی تو انشاءاللہ شاء آگے میں ہم پورا کر لیں گے نمبر چار ہے وہ موتان موتان یہ فعلان کا وزن شاید وزن لکھ دیجئے موتان اللہ کے نبی نے کہا چار نمبر پہ موتان فعلان موتان جو ہے یہ فلام کا وزن ہے اور یہ یہ فلام جو ہے اس کی مثال ہے تغیان کی طرح دیکھ تغیان ہے نا تغیان اور فلام تو فلام جو ہے یہ مبالکے کا سیوا ہے مبالکے کا ہے مبالکہ ایک کو بولتے ہیں یا اوور اسٹیمیٹ کرنا کسی چیز کو مبالکہ کیسے کہتے ہیں کسی چیز کو اوور اسٹیمیٹ کر دینا کسی چیز کے بارے میں زیادہ اس کی بڑھائی کر دینا اس کے اس کے بارے میں زیادہ اسٹیٹمنٹ دے دینا اسی کو مبالکہ کہتے ہیں عربی میں تو موتان جو یہ فلان کا وزن ہے اسی کے وزن پہ آتا ہے تغیان تغیان بھی اسی وزن پہ ہے جبکہ تبائے تبا کے معنی سرکشی کرنا اور تغیان بے انتہا سرکشی کو بولتے ہیں اسی طرح سے موتان یہ موت سے ہے تو موتان کا معنی بہت زیادہ واقع ہونے والی موت ہے بات سنجائی اچھا اس کا ایک اور اس کا ایک لغت اس میں موتان بھی ہے بے فتح بھی ایک لغت ہے موتان موتان یعنی فعلان کا وزن فعلان کا وزن افشان جیسے افشان زلان چوہان یہ سارے اوزان جو ہیں یہ فعلان کا وزن ہے یہ وزن بھی یہ وزن جو ہے فیضان فیلان تو فیاضان ہے تو یہ افشان اور چوہان زعلان یہ جو یہ جو وزن ہے یہ وزن بھی مبالغے کا سیگا ہے تو موتان اور موتان یہ دو لفظ ہیں جن کا مطلب بہت زیادہ واقع ہونے والی موت ہو. کچھ لوگوں نے اس کو موتان پڑھا ہے بے فخل واو موتان یعنی فیادان کے وزن پر لیکن ابن الجوزی فرماتے ہیں امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ جو حنابلہ کے ابن القیوم کے علاوہ دوسرے ہیں وہ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ یہ, یہ اس کو موتان کو موتان پڑھنا غلط ہے کیوں کیونکہ موتان کا میننگ ہوتا ہے مری ہوئی زمین مری ہوئی جس کو آباد نہ کیا جائے جس میں جس میں کاشتکاری نہ کی جائے جس میں کچھ اگایا نہ جائے مری ہوئی زمین کو موتان بولتے ہیں لیکن موتان اور موتان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ واقع ہونے والی موت اب یہ موت کب واقع ہوئی بیت المقدس فتح ہوا سولہ ہجری میں لیکن فلسطین کا ایک گاؤں یا شہر چھوٹا سا قصبہ تھا فلسطین میں رملا کے پاس اس کا نام تھا انواس تو تعاون انواس جسے کہتے ہیں انواس کا یا پلیگ انواس میں پلیگ پھیلی تھی اس پلیگ سے بہت سارے لوگ انتقال کر گئے تھے تو وہ موت بہت تیزی سے واقع ہوئی تھی اسی لیے علماء کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ وہ موتان جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد بہت تیزی سے موت آ... موت واقع ہوگی کچھ کش... وقت میں تو اسی تعاون انواس کو ہی موتان کی تفسیر قرار دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے ورنہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ تعاون انواس قیامت کی علامت ہے بات سمجھ لیے گا یہاں پہ یعنی حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کی علامت کیا ہے بہت تیزی سے پھیلنے والی موت اور بہت تیزی سے جو پہلی بار موت پھیلی اسلامی تاریخ میں وہ تاؤن امواس ہے تاؤن امواس ہے امواس ایک شہر کا نام ہے جو فلسطین فلسطین میں ہے اور اس جگہ پہ موت جب باقی ہوئی تھی اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں مصنف نے جو روایت پیش کی ہے وہ ہے کہ پچیس ہزار پچیس ہزار مسلمان اس میں انتقال کر گئے تھے اور مزید دوسری کتابوں میں جو روایات تاریخ کی کتابوں میں کی گئی ہیں بعض روایتوں میں تیس ہزار کا ذکر ہے اور بعض میں ستر ہزار کا ذکر ہے ویسے ستر کا ذکر عربی میں کثرت بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو ستر کو تو ہم زیادتی کے لیے محمول کر لیتے ہیں لیکن تیس اور پچیس پہ تکلیف ممکن ہے کہ پچیس کا مطلب ایکزیکٹ قید ہو گیا اور تیس کا مطلب جبر کثر ہو گیا ٹھیک ہے جبر کسر مطلب جگراور جگڑا بڑا ہوگا جبر کا مطلب کثر کو جبر کر دینا تو پچیس کو تیس کر دینا کیونکہ بیس کے اوپر جو ہو گیا پانچ تو رہتے ہی ایک مان لے جاتا ہے تو اس طرح سے جو ہے پچیس کو تیس مان لے گئے یہ کوئی بہت بڑی تعجب کی بات نہیں ہے تو پچیس ہزار ہو یا تیس ہزار ہو تقریبا مسلمان اس میں وفات پا گئے تھے اور بڑے بڑے صحابہ کا اس میں انتقال ہوا اس بات کو لکھنا یہ بہت فائدے کی بات ہے وہاں بن جبل رضی اللہ عن ہو اس تعونی ہم وہاں انتقال کر گئے اب یہ سنجری میں ہوا تھا واقعہ میں کتاب میں لکھا ہوا ہے اور ابو ابوید کا اس میں انتقال ہوا اسی پلیٹ کے واقع میں, میں یزید بن ابی سفیان ایک صحابی تھے ان کا انتقال ہوا بی بن حسن ایک صاحبی تھے ان کا انتقال ہوا ابو جندل صاحب بن امر اور ان کے والد کا انتقال ہوا اور فضل بن عباس فضل بن عباس جو عبد بن عباس کے بھائی ہیں اللہ کے نبی وسلم کے چچیرے بھائی فضل بن عباس ان کا انتقال ہوا یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں ورنہ اور بھی بہت سے صحابہ کا انتقال ہوا جو زیادہ مشہور نہیں ہے نام کے ساتھ اسلامی تاریخ اور ہمارے درمیان میں اس لیے ان کا ذکر نہیں ہے تو یہ تعاون موبار آیا تھا یہ بھی کیا نام ہے اللہ کے نبی کے کی پیشن گوئیوں میں سے تھا اور یہ قیامت کی نشانی میں سے آپ نے کہا تھا کہ چھ چیزوں کو شمار کر لو کتنی ہو گئی چا... تین ہو گئی آپ کی موت بیت المقدس کی فتح اور تارون اموا سے بہت پھیلنے والی موت اس کے بعد نمبر چار پہ اور ہمارے حساب میں نمبر پانچ پہ المال مال کا بہت زیادہ پھیلنا دولت کی ریل پیل آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں ایک زمانہ وہ تھا حضرت عبد بن الرحمان فرماتے تھے رویا کرتے تھے یہ سوچ سوچ کر کے ایک زمانہ زمانہ تھا کہ جب ہمارے صحابہ کا انتقال ہوا شہید ہوئے تو ایک صحابی کا سر ڈھک دیتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا چادریں اتنی چھوٹی چھوٹی تھیں اور اتنا کم لوگوں کے پاس مالوں متا تھا کہ کفن تک کے لیے کپڑے نہیں تھے اور ایک مانا ان کا, آیا منعوف کا کہ نام نے روتے تھے مال کو دیکھ کر کے مال کو دیکھ کر کے روتے تھے کہ اتنا مال آ گیا اور ہم, ہم لوگ اس مال کی وجہ سے کہیں پھینکنے میں نہ پڑ جائیں یا اللہ کے کی حساب کیسے دیں گے کیسے ہو کس طرح کے خزانے کھل گئے اور فتح ہو گئے سارا مال یہاں آیا لوگ ان علاقوں سے گھوم کے علاقوں سے جیجے اور خراج آنے لگا اور وہ سب جب بٹتا تھا غنیمت کے طور پہ اور بیت المال سے لوگوں کو وظیفے ملتے تھے تو سب کے پاس مال کی ریل فیل ہوتی تھی صحابہ کے زمانے میں اس بات کو دیکھ لیا گیا عمدال کے زمانے میں بھی مال بہت زیادہ پھیل گیا اور اس کے بعد بھی دھیرے دھیرے مختلف زمانوں میں ہوتا رہا ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اسلامی فتوحات کے زمانے میں جب مسلمان بادشاہوں نے روم کے بادشاہوں کو جب جب شکستیں دیں تو ان سے بڑے بڑے خزانے وصول کیے اور جیزے وصول کیے ان خلافت راستہ کے علاوہ بھی انشاءاللہ کسی موقع پر ان کا ذکر آئے گا میں بعد میں ذکر کروں گا تو یہ اللہ کے نبی نے خوشخبری دی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ انی ان اللہ علی اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا میں نے اس کے مشارف کو اس کے مہارت کو دیکھا اور میری امت کی بادشاہت جہاں جہاں تک لپیٹ کر مجھے دکھایا گیا ہے وہاں تک میری نے امت کا حقی حقی کی حکومت جائے گی اور ایسا ہو کر کے رہا اور پہنچی حقیقت میں تو یہ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ واقعہ حضرت سراقہ بن مالک بین کا واقع ہے جب انہوں نے اللہ کے نبی کا پیچھا کیا تھا اور جب ان کے گھوڑے کے پاؤں تھس گئے تھے اور جب وہ وہاں پر ایمان لے آئے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا نبی. کہ اے سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے ایک دیکھ رہا ہوں آپ تصور کریں کہ اللہ کے نبی اپنے شہر کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اپنی جان بچا کر جا رہے ہیں اور آپ کا پیچھا کرنے والا شخص گھبرا کر کے ایمان لا ہے اس کو آپ خوشخبری دے رہے ہیں کس بات کی اس سپر پاور کی توڑ کر کے اس کو لوٹنے کی یا اس کے غنیمت کے مال کو حاصل کرنے کی کتنا بڑا موجودہ ہے اس کے اندر کتنے بڑے ایمان کی بات ہے کہ حالت سیاست میں بھی آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں یہ ہے وہ ایمان جس سے علامت نبوبر ثابت ہوتی ہے ٹھیک ہے یا میں اس کی بہت زیادہ وضاحت اور شرح نہیں کروں گا آپ نے فرمایا تھا کہ امن پھیل جائے گا اور ایک ایک عورت سفر کرے گی سیرا سے اور کعبہ تک آئے گی تو اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ جو ہے راستہ میں بھٹک جائے اس طرح سے اس طرح سے یہ ساری کی ساری چیزیں برونما ہوئی اور آج بھی ہوتی ہے آج بھی پہ مال کی ریل پیل ہے اور آ, آ, آئندہ بھی ہونا ہے آئندہ بھی خاص کر علیہ السلام اور مہدی کے زمانے میں ایسا مال کی ریل پیل ہوگی بلکہ کہا جاتا ہے اسی حدیث میں ہے نا کہ مال لے کر کے کوئی جائے گا تو صدقہ پانے وقت لینے والا نہیں ملے گا اور انسان قبول ہی نہیں کرے گا ابن حیدر فرماتے ہیں کہ شاید وہ اس لیے نہیں پور کرے گا کہ اس زمانے میں پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی آخری نشانیوں میں آئے گا بڑی نشانیوں میں کہ وہ لوگوں کو بھگا رہی ہوگی شام کی طرف کو تو انسان سوچے گا کہ میں ہلکا ہو کر کے دوڑوں ہلکا ہو کر کے اس وقت وہ گا کہ میں سب کچھ لے کر کے ایک اونٹ لے لوں یا سواری جو, جو بھی اس زمانے میں مہیا ہوگی اونٹ ہو یا گھوڑا ہو اس کو لے کر سواری کے پھاگ لوں تو مال نہیں لے گا کوئی دینے آئے گا مجھے کیا ضرورت ہے مال کی بھاری ہونے کی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ابن حضر نے کہا ہے کہ یہ حالت کا پیدا ہوگی مہدی کے اور عیسیٰ کے زمانے کے بعد جب آگ نکلے گی جب وہاں سے یمن سے لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت ہو بلکہ اور پہلے بھی ہو سکتی ہے اس وجہ سے انسان مال نہیں قبول کرے گا کہ اس کے پاس پہلے سے مال ہوگا اس کے پاس مال پہلے سے ہوگا تو قبول نہیں کرے گا تو یہ کہنا میں وجوہات ہوں گی کہ مال بہت زیادہ پھیل جائے گا لوگوں کے درمیان میں اور میں یہاں پہ ان احادیث کے مساجر کا ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ تمام حدیثیں صحیح ہیں خاص کر وہ جو متفق ہیں اور خاص کر وہ جو مصنف کی تحقیق ہیں مصنف نے خود سے تحقیق نہیں کی بلکہ شیخ البانی ابن حجر اور ان سے پہلے جو اور دوسرے بحقین ہیں اور آئن حدیث ہیں ان کی روشنی میں انہیں احکام بیان کیے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ حاشی میں دیکھ لینا تمام حدیثیں تقریباً جو ہیں صحیح ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ظہور الفطر اسی حدیث میں جو چھ میں کہا گیا ہے کہ مال کے بعد آنے کا فتنا آئے گا جو عرب کے ہر گھر میں گھس جائے گا تو یہ آپ نے فتنے کا ذکر کیا اور شیخ نے اسی کے ساتھ میں اور مزید فتنوں کو شمار کر دیا ہے تو فتنوں کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں حضرت ابو مسا شریقہ دماغ... ایک حدیث بیان کی آپ نے کہا انا بے نہ فطانند کا قطع کہ قیامت سے پہلے ایسے فتنے آئیں گے کہ جس طرح تاریخ رات کے ٹکڑے ایک اندھیری رات کھٹا ٹوک اندھیرا ہو تو اس اندھیری رات کا کوئی ٹکڑا آپ کو دکھے گا کچھ نہیں دکھے گا اس اندھیری رات میں کچھ نظر آئے گا اگر روشنی نہ ہو وہاں پہ کچھ نظر نہیں آئے گا اسی طریقے سے فتنے آئیں گے کہ فتنے جب آئیں گے تو فتنے انسان کو کچھ من آئے گا فتنہ لغت میں کہتے ہیں امتحان کو فتنہ عربی زبان میں کہتے ہیں اختبار امتحان ٹیسٹ اختبار لیکن اس کا عربی زبان میں استعمال ہوتے ہوتے اقتبار سے استعمال ہوتے ہوتے اس کا دوسرا جب ڈیریویشن ہوا تو یہ ہوا کہ یہ لفظ استعمال ہونے لگا اس اختبار میں جس اختبار کے بعد کوئی ناپسندیدہ واقعہ علما ہو اختبار کے بعد جیسے کوئی انسان اقتبار فتنا ہو گیا اس اسی طریقے سے ہوتے ہوتے ہوتے اہلیہ عرب میں یہ لفظ ہر مصیبت کے لیے استعمال ہونے لگ گیا ہر مکرو چیز کے لیے ہر غلط چیز کے لیے استعمال ہونے لگ گیا کہ جو بھی غلط چیز ہو مکروح چیز ہو وہ فتنا ہے گویا امت کے اندر چاہے مصیبتیں آئیں زلزلے آئیں قتل آئیں یا جنگیں آئیں یا جو بھی برے واقعات آئیں وہ سب فکر ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان برے واقعات میں ایک مسلمان کا ایک مومن کے ایمان کا امتحان ہوا کرتا ہے تو اس میں امتحان بھی ہوتا ہے صبر ہے اور یہ جی طریقے سے اس کی اس کی استقامت کا امتحان ہے اس کے صبر کا امتحان ہے اس کے ایمان کا امتحان ہے اور پھر جو کے خود وہ نقصان دہ چیز ہے تو وہ مصیبت بھی ہے اس لیے اس کو فتنہ کہا جاتا ہے اب فتنوں میں مصنف نے چار پانچ چیزیں گنائی ہیں مثلا ایک چیز تو یہ کہی کہ جیسے فتنوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ فطروں کا ظہور مشرق سے ہوگا مشرق کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ سے مشرق ہی نہیں بلکہ مملکا کیونکہ اس وقت پورا کا پورا عرب اللہ کے نبی کے زمانے میں تقریباً فتح ہو چکا تھا تو جزیرت عرب کے مشرق میں جو کچھ بھی آئے گا وہ سب مشرق ہے بلکہ اگر آپ گلوب کو دیکھیں گے تو جو کچھ مشرق میں آئے گا سب مشرق ہے اور مشرق میں عراق آتا ہے اس کے علاوہ اور اکثر مشرق میں ہمارے بر صغیر آتا ہے اور سارے ممالک آتے ہیں رشیا بھی چائنا بھی سارے ممالک گلوب کے اعتبار سے مشرق میں آتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ, کہ اسلامی تاریخ کیا اسلامی تاریخ سے پہلے جو فتنے مرکہ ہوئے ہیں وہ سب مشرق سے ہی ہوئے ہیں اور اسلامی تاریخ کے فتنے مشرق سے ہی ہوئے ہیں مصنف نے بہت سارے کیا نام ہے بہت سارے فرقوں کا ذکر کیا ہے اس میں کہ جیسے خوارج کا ظہور شیعہ کا رافظہ کا واطنیہ کا قدریا جامعہ متضلاع کا یہ سارے جو بڑے بڑے فرقے آئے یہ سب یہی عراق سے نکلے سارے فرقے عراق سے نکلے عراق کی سرزمین ہمیشہ فطروں کی سرزمین نہیں ہے اب ان, میں یہاں پہ ان, ان, ان, ان فرقوں کی میں اپنی پہلے چاہتا تھا کہ شرح کروں گا ان فرقوں کے بارے میں تھوڑا سا دوں گا لیکن اب فی الحال وقت میرے خیال سے بالکل بھی مدد نہیں کر رہا ہے کہ ان کی تفصیل کی جائے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ لوگوں کے لیے ان دوسرا کبھی موقع رہا میں آؤں یا کوئی اور اخوان آئیں تو انشاءاللہ شاء فرقوں کے لیے فرق کے بعد میں اور ابھیان کے بعد میں کوئی دورہ ہو تو اس میں انشاءاللہ آپ لوگ ان کو پڑھنا اور ویسے بھی مشاعر سے آپ لوگ پوچھتے رہیے پڑھتے رہیے ان کتابوں کو جن میں فرقوں کے بارے میں فرقوں کی تاریخ کے بارے میں لکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق سے تو یہ سارے فطرے مشرق سے نکلے ہیں اور مشرق میں ہی آپ جانتے ہیں ہندوسیا بوزیا مجوس مانوی اور مزدقی طرح طرح کے قادیانی بھی ادری سے نکلے یہ سارے کے سارے فرقے اور سارے کے سارے ابیانہ بھی سارے کے سارے مشرق کی دین ہیں تو مشرق ہی اصل میں فطروں کی ماجگاہ ہے اب یہ بتا دینے کے بعد مصنف نے کچھ مثالیں دی ہیں کچھ فطروں کی مثلا وہ جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ سمتنا لا تبقہ داخلت ہو ایسا فتنہ آئے گا کہ کوئی بھی عرب کا گھر نہیں بچے گا اللہ کہ اس میں داخل ہو جائے گا یہ اس سے مراد حضرت عثمان بن خلیفہ آسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور قتل کراتے ہیں ایسی بات کہ حید عثمان کی شہادت سے عرب کا ہر شخص اس وقت اس مسئلے میں مبتلا تھا اور اس, اس چیز کی وجہ سے یا تو ادھر یا ادھر یا تو علی رضی اللہ عنہ کی طرف یا ایک مرتبہ جنگ جمل میں اور دوسری مرتبہ جنگ سفین میں کہیں نہ کہیں ضرور تھا ہر انسان کو ہر تش, حضرت عثمان کی شہادت کا غم تھا اور ہر, ہر, ہر انسان کو ہر مسلمان کو اس بات کی طلب تھی کہ تو عثمان کے قاطروں سے بدلہ لیا جائے اور اب یہ بات صحیح تھی لیکن اسی جذبے کی وجہ سے ایموشنل ہو گئے لوگ اور ایموشنل جب جہاں ایموشن آتا ہے تو وہاں رزم ختم ہو جاتا ہے جہاں اموشنلزم ہوتا ہے وہاں ریشنلزم ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایموشن کی وجہ سے انسان کے جذبات جب آتے ہیں تو انسان کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور فتنے کے وقت ایموشن بہت کام کرتے ہیں تو جذباتی ہی نہیں ہونا چاہیے انسان کو اور اہل علم کا کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جذباتی نہیں ہوتے لہذا ہر چیز کو ٹھہر کر کے تنی سے حلم سے گرودواری سے سوچ کر کے رک کر کے ہر مسئلے میں حد تک روزمرہ کے مسائل ہوں اس میں انسان کو ٹھہر کر کے فیصلہ کرنا چاہیے چاہے گھریلو مسائل ہوں دینی مسائل ہوں سماجی مسائل ہوں یا امت کے مسائل ہوں ان میں انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جلد بازی یہ ایموشنل ہونے کی علامت ہے اور ایموشنل کون ہوتا ہے جس کے پاس عقل نہ ٹھیک ہے ہاں اللہ تعالیٰ حجم شیخ یہ اصل میں یہ تفسیر غلط نہیں ہے بلکہ اضافہ ہے یہ تفسیر اس حدیث کے معنی میں اضافہ ہے سمجھ رہے ہیں تو سب سے پہلے امت جس جتنے دو چار ہوئے تو عثمان کی شہادت تھی ان کا قتل تھا اور اس کے میں سے امت کا ہر بندہ اس میں اس کے ہم اور ہم میں مبتلا ہو گیا اب اس کی اسی طرح کے لوگ جو بھی فتنے آئیں گے اس کے علاوہ بہت سارے فتنے گزرے ہیں تاریخ میں جن میں امت مبتلا رہی ہے اور ابھی بھی پچھلے سالوں میں پچھلے چند پندرہ بیس سالوں میں بہت سارے مسائل میں امت مبتلا تھی تو اس طرح سے ہمیشہ آتے رہیں گے اور یہ چیز جو ہے کیا نام ہے کیونکہ آپ نے کہا نا کہ الفتن جو ہیں فتنے نازل ہوں گے دلوں پر اور لوگوں کے لوگوں کے گھروں میں ایسے اتریں گے جیسے کہ نام تلقت کہ جس طرح سے بارش کے قطرے گرتے ہیں تو اس طرح جس طرح بارش ہر کسی گھر میں آتی ہے ویسی کتنے بھی ہر انسان کے پاس پہنچیں گے تو یہ تفسیر غلط نہیں کہلائے گی اگر غلط اس وقت ہو کہ جب پرانی تفسیر کو انسان ٹھکرا دے تو اضافہ کرنے کے طور پہ غلط نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا علمناک ہے جی <تصفح> یہ قول یہ کال اس طرح سے مجھے حل جائے کے حوالے سے یاد نہیں ہے لہٰذا میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی آواز سنائی میری اسمان میں کہان سے نکلے گا وہ انسان کہتا نہیں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تو اللہ کوئی مسئلہ نہیں بیٹھ جائے گا آئے ابھی کچھ چیزیں سن لیں انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ سوالات کا سیشن آپ لوگوں نے رکھا ہے رکھا ہے آخر میں آخر شروعات کر ہر درس کے آخر میں اچھا اچھا کوئی مسئلہ نہیں جو ہوگا تو آخر میں کریں گے پانچ منٹ اور بچے گزر جائے تو ان شاء اللہ تو وہ آ جائے گا تو وہی ہو جائے گا لیکن کوئی فی الحال میں ہو جو گزر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا اس کو آپ لوگ دھیان میں رکھنا تاکہ آخر میں ہو جائے گا جی؟ چھٹی والی بھی ابھی آخر میں آئے گی نسم ترتیبار پیش کر رہے ہیں اور بلکہ اس کو بہت دیر کے بعد پیش کریں گے کیونکہ اس سلسلے میں اور بھی احادیث ہیں جن کو سب کو اکٹھا کر کے شیخ پیش کریں گے ٹھیک ہے جی اب <تصفح> حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد امت کے اندر دو جنگیں ہوئی ایک جنگ جمل ہوئی جو کہ حضرت علی ایک طرف ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اور دوسری طرف حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہم تھے بہرحال یہ جنگ باقاعدہ جنگ کی مقصد سے نہیں ہوئی تھی بلکہ ابتدا عام سلح کے مقصد سے ہتاشہ گئی تھی بلکہ راستے میں ایک جگہ آپ پہنچی اور وہاں پہ کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی ہاشہ نے تو وہاں سے ان کو فوراً ایک حدیث یاد آ گئی اللہ کے نبی کی اور آپ نے کہا تھا تم میں سے ایک میری بیوی اپنی بیویوں سے کہا تھا کہ تم میں سے ایک اس وقت کیا کرے گی جب اس کے پاس ایک جگہ کا نام ہب ہے ہڑ کے کتے جب اس کے اس کے سامنے گے تو کیا کرے گی تو ہر تاشا کو فوراً یاد کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا تو نے کہا کہ ما آرانی میں مجھے لگتا ہے مجھے لوٹ کے واپس لے جانا چاہیے تو طلحہ نے اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں یہ امر آپ کا رہنا ضروری ہے کیونکہ آپ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں آپ کی وجہ سے لوگ شاید اکٹھے ہوں گے اور ایک صلح تک ہم کسی مسئلہ تک پہنچ جائیں گے بہت پھر وہ چلی آئی نہ چاہتے ہوئے بھی اور جب پہنچے اور جب دونوں لوگ اکٹھے ہوئے دونوں جیش ہے تعلی کا اور ان لوگوں کا تو وہاں پہ پہلے تفاوت اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور اس بات چیت کے سلسلے میں دونوں نے طے کر لیا کہ نہیں ہم لوگ سلح کر لیتے ہیں ہر نے کہا کہ تم کیا جاتے ہو میں وہ کہتے ہیں ہمیں ہم چاہتے ہیں عثمان کے سے جائے حیدر نے کہا کہ پہلے تم لوگ میرے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے میرے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ تاکہ مجھے قوت حاصل ہو میری فوج میں وہی لوگ ہیں انہوں نے زبردستی مجھے خلیجہ بنایا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اب یہ بات بڑی لمبی ہے یہ تاریخ کا مسئلہ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حیدر عثمان کو شہید کر دیا گیا تو ان لوگوں کو ڈر ہوا کہ جو لوگ ابھی صحابہ سب حج کر گئے ہوئے لوٹ کے آئیں گے مدینہ پھٹ جائے तो तोड़े तोड़े तलहा के पास गए कहा के आप खलीफ बन जाइए उन्होंने मैं नहीं, नहीं, नहीं बनूंगा फिर सुमैर के पास गए आप बन जाइए उन्होंने मैं नहीं बनूंगा एक और साहबी के पास गए उनका आप बन जाइए बोले मैं हर दली के पास है हर का मैं नहीं बनूंगा अब इन्होंने देखा कि हर कोई इंकार कर रहा है तो हर चली को पकड़ा और कहा कि अगर आप नहीं बनोगे तो आपका भी वही अश्व होगा इस तरह से हालत अली को जबरदस्ती खलीफा बनाया गया اور خلیفہ اس لیے بنایا تاکہ کہ امت اگر بغیر خلیفہ کے رہے گی تو پھر بڑا انتشار پیدا ہو جائے گا اور باہر سے ساری فوجیں آئیں گی تو ہم گھیر کے مار ڈالیں گے پھر انہوں نے ہیت علی کے ساتھ سارے کے سارے اور یہ بلوائی ہو گئے اور زیادہ ان کے قبائل آ گئے تو وہی فوج بن کے حید علی کی کیونکہ ابھی تو مین صحابہ اور مین لوگ تو حج میں تھے یا دور دوراز شام میں اور بسرا میں, میں تھے تو ابھی تو مین لوگ آئے تھے جو مدینے میں تھے وہی لوگ جو ہے ان کی ان کی فوج بن گئے تو ہر تعلی چاہتے تھے کہ میرے ساتھ میں امت کے دوسرے افراد جو ان بڑوائیوں کے علاوہ ہیں وہ آ جائیں تاکہ میرے پاس قوت حاصل ہو جائے اور جب قوت آ جائے گی تو میں پھر ان سب کو گھیر کے ان, کو ان, ان سے بدل لے لوں گا ہاجستان کا لیکن دوسرے لوگ اس ایموشن میں اور اس جذبے میں اور اس, اس خیال میں مبتلا سے اس بے چینی میں کہتے عثمان انہوں کو مظلومن شہید کر دیا گیا تو ان کا بدلہ لیا جانا چاہیے تو یہی بات ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہم آپ کے ساتھ ہیں بسرہ والوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی حوصلہ نہیں آپ ہم سب مل کے ان سے بدلہ لیں گے اب یہ بات طے ہو کر کے دونوں لوگ دونوں جیش ہو گئے ان, ان, ان ظالموں کو لگا کہ اب کل صبح کو تو ہماری پھر تو خیر نہیں ہے کیونکہ اتنا بڑا جیش علی کے ساتھ ہو گیا ہے علی کو طاقت مل گئی ہے ان لوگوں نے پلاننگ کی اور تھوڑے افراد جیش سے ادھر بھیج دیے اور کہا کہ تم ادھر سے تیر پھینکو ہم ادھر سے تیر پھینکیں اور یہ ہم کہیں گے کہ اور زبیر کی فوج نے ہم پہ حملہ کر دیا اور تم کہنا کہ کی فوج نے حملہ کر دیا اور یہی ہوا کہ جب شور ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ارے بولا فوج نے سامنے والوں نے دھوکہ کر دیا جو طے ہوا تھا اور ہم پہ حملہ کر دیا اس طرح سے ہر انسان جب اٹھا تلوار لے کر کے تو وہ حقیقت میں حملہ نہیں کر رہا تھا بلکہ دفاع کر رہا تھا اور اس طرح سے جنگ ہوئی بہت وہ جنگ کی تفصیل بہت ہی دردناک ہے اسی طرح سے ہے کہ معاویہ کے ساتھ جنگ جمل بھی وہ جنگ سکتین ہوئی اس سکتی کی جنگ میں بھی بہت بڑا بہت بڑا مقتلا ہوا بہت زیادہ لوگ شہید ہوئے بہت زیادہ مسلمان وفات پائے اور کیا نام ہے اس, حد... اس, کی... اس... اس مسئلے کے اندر بھی اس کی پیشینگوئی مستقل کی اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تکون و مختلف عظیمت البین عطین عظیمتین ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی جنگ ہوگی دو بڑی بڑی دو بڑی بڑی, بڑی... فوجوں کے درمیان اور اس کے اب یہ دونوں فوجیں ہی مسلمان ہیں کافر نہیں ہیں آپس میں جنگ کرنے سے خوارج نے کہا بعد میں خوارج کا زور ہوا خوارج نے کہا دونوں کافر معاوضہ بھی کافر علی بھی کافر ان کے ساتھ دینے والے بھی کافر کیوں کیونکہ حدیث میں آتا ہے عیدہ تقاض اور مسلمان ابھی سیف ہی ماں فلقا مسلمان اگر دو مسلمان آپس میں جنگ, جنگ کرنے کے لیے آ جائیں تلوار لے کر کے تو دونوں جہان میں جائیں گے ٹھیک ہے اور ہم نے اور حدیث میں ادا کہ جو ہے مسلمان کو گالے دینا فسٹ ہے اور مسلمانوں کا حصہ کرنا کفر ہے تو خوار دیکھا کہ تم سب کافر ہو رہے لیکن اہل سننا کہتے ہیں کہ نہیں یہ کافر نہیں ہوئے اس کی بہت دلیلیں ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ہو کے بارے میں حدیث آتی حدیث آتی ہے ابنی سید ان یہ میرا بیٹا آپ نے فرمایا میرا بیٹا یہ سید ہے وہ اللہ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اصلاح کر دے گا بین عظیم کیسلمین تو بڑی فوجوں میں کس کی مسلمانوں کی تو اللہ کے نبی نے ان دونوں فوجوں کو مسلمان گردانا اور اصلاح کب کرائی حرد حسن نے جنگ صفین کے بعد حضرت حسن حضرت علی کے خلیفہ ہوئے حضرت علی کو شہید کر دیا گیا تو حضرت علی کے خلیفہ ہوئے تو علی کی جو فوج تھی وہ حضرت حسن کی فوج بن گئی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج اپنی انتقالات کی تھی جب دوبارہ سے کوئی موقع آیا آپس میں جنگ کا تو پھر حضرت حسن نے تنازل کر کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور اصلاح کر کے امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق میں جوڑ دیا تو انہی دونوں فوجوں کو اللہ کے نبی نے سہیا جس پہ کی کیا کہا ہے مرل مسلم تو اگر وہ جنگ صفین میں جنگ کرنے کے وجہ سے خوارش کے اول کے مطابق کافر ہو جاتے تو ان کو مسلمان نہ کہا جاتا واسم جاری لہذا یہ اسی طریقے سے پھر اس جنگ کے بعد جنگ صفین کے بعد تحکیم کا مسئلہ آیا جب سوچا کچھ لوگوں نے کہ کچھ لوگوں کو حکم بنایا جائے تو اس حکم بنانے کے نتیجے میں جب حکم بنایا گیا تو اس کی وجہ سے خوارش کی جماعت نکل پڑی میں اس سے خوارجیر کر کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ مسئلہ ہمارا یہ پورا ہو جائے فتنوں کا خوارج کی جنگ نکل کی فوج نکل پڑی خوارج کی فوج بعض میں میں آتا ہے کہ سولہ ہزار تھی بعد میں آتا ہے آٹھ ہزار تھی اور یہ خوارج اس وجہ سے نکلے انہوں نے کہا کہ اے علی تم کافر ہو گئے کیوں کیونکہ تم نے شریعت کے مسئلے میں انسانوں کو حاکم بنا لیا اور اللہ کہتا ہے انکم و اللہ حکم تو اللہ ہی کا ہے فیصلہ اللہ کرے گا اور تم فیصلہ کروا رہے ہو لوگوں سے تو تم شرک کر رہے ہو تم کافر ہو گئے تم نے اللہ کے فیصلے کو ٹھکرا دیا بازل میں آئی دیکھا آپ نے خوارج کا طریقہ استدلال تو اس طرح سے خوارج کی بہت ساری صفات ان انشاءاللہ کسی وقت اس کو بیان کیا جائے گا کہ خوارج کی بہت سی علامتیں اور ان کی صفات ہیں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ان کے کم عقل لوگ ہوتے ہو چکا ہے خلاص کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت اچھی بات ہے تو یہ خوارج جب نکلے تو حیرت نے پھر ان سے قتال کیا پہلے عبداللہ بن عباس کو بھیجا اور انہیں آ کر کے پہلے ان سے مناظرہ کیا اور بہت سارے لوگ تاکہ نصف کے قریب واپس آ گئے اور سمجھ میں آ گیا اس کے بعد پھر ان سے جنگ ہوئی نہرمان کے علاقے میں جنگ ہوئی اور حرورہ کے مقام پہ اکٹھے ہو گئے تھے تو یہ خوارج کا نکلنا بھی فتن میں سے ہے امت کے فتن اور اس کے بعد ایک موقع ہررا ہوا یہ بھی فتنوں میں سے ہے اس کے بعد شیخ نے کیا نام ہے فطنا خلق قرآن کا ذکر بھی کیا ہے یہ بھی آپ لوگ مختصر جانتے ہیں کہ خلیفہ معمون کے زمانے میں شروع ہوا تھا اور موقع حر رقب ہوا تھا حسین کی شادت کے بعد یزید کو یزید کے خلاف مسئلہ ہوا تو یزید کے ایک والی کو اہل مدینہ نے بھگا دیا تو پھر مدینہ والوں پہ چڑھائی کے لیے یزید نے فوج بھیج دی بہر کر یہ سب فتنے ہوئے اور آج بھی فتنوں کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فطروں کے فتنوں کے وقت استقامت نصیب کرے اور فتنوں میں فطروں سے بچائے جو ظاہری ہو یا باطنی ہو اور اگر ہم فتنوں کے زمانے میں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے استقامت نصیب کرے کریں خیال